صلی اللہ علیہ آلہ وسلم وشر العمر محدط وک الحد وک البل وطن فن کال سب یا قرآن کریم میں اللّہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف میں سے اپنی صفات میں سے بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اللہ کی بات سچی ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے امن اصد مین اللہ قلعہ اللہ سے بڑھ کے بات میں اور اللہ سے بڑھ کے امن اصد مین اللّہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کے سچی بات کون کر سکتا ہے یا بات میں اللہ سے بڑھ کے اور کون سچا ہو سکتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرقین میں عرب میں مکہ کے لوگوں میں بات معروف تھی کہ آپ سچے تھے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے سچے امانت دار ایک انسان کے کردار میں یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے کہ اس کی زبان اس کا کلام سچ پر مبنی ہو اس کو عربی زبان میں صدق کہتے ہیں اور جو سچا ہوتا ہے اس کو صادق کہتے ہیں لیکن سچائی کے بھی گریڈز ہوتے ہیں اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں سچائی کا سب سے اونچا لیول یہ ہے کہ انسان کا دل حق پر مبنی ہو دل میں حق ہو اور اس کی زبان اس کے قلب کے مطابق ہو اور اس کے عمل میں اس کے عقیدہ یا اس کے دل میں جو حق سمایا ہوا ہے اور اس کی زبان جو بات کہہ رہی ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو تو ظاہر و باطن قول و عمل میں سچا ہونا یہ سب سے اونچا درجہ ہے اور ایسے انسان کو جس کی زندگی میں ان تینوں حیثیتوں سے سچائی داخل ہو جائے اس کا دل اس کی زبان اور اس کا عمل یہ سب سچ اور حق بات پر مبنی ہو ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے جو حق کے سلسلے میں تاخیر نہ کرے نہ قبولیت کے اعتبار سے اور نہ عمل کے اعتبار سے جو حق کے سلسلے میں تذبذب کا شک کا کسی قسم کے عدم اطمینان کا شکار نہ ہو ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے جس کی زبان اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو صدق سچائی پسند ہے اور سچائی کے خلاف اس کے بالمقابل دوسری صفت ہے جو کہ انسان کی کردار کے اعتبار سے اس کی سوچ و عمل کے اعتبار سے اس کے قول و عمل ظاہر و باطن کے اعتبار سے نہایت ہی خراب اور بری چیز ہے وہ جھوٹ ہے اس کو عربی زبان میں کدب کہتے ہیں آج کے درس میں اسی موضوع پر کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کی برائی کیا ہے عام طور سے جھوٹ کہاں کہاں بولا جاتا ہے اور تین اس کا علاج کیا ہے تین حصوں میں اگر اللہ تعالیٰ وقت میں وسعت دے تو تین حصوں میں ہم اپنی اس گفتگو کو مکمل کریں گے ایک جھوٹ کی برائی کیا ہے کیوں برائی جھوٹ اس لیے کہ اس دور میں بولنا ضروری ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی برا ہے ہم ایسے دور میں ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تاجہر جھوٹ نہیں بول سکتے اس لیے کہ جھوٹ اتنا زیادہ مارکیٹ میں عام ہو چکا ہے چاہے وہ مذاق کی صورت میں ہو یا تجارت کی صورت میں ہو تو یہ جو جھوٹ جو ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کا برا ہونا لوگوں پر مقصد ہو چکا ہے اور کم سے کم برا ہے ٹھیک ہے دوسری چیزوں کی طرح چھوٹا برا ہے زیادہ بڑا برا نہیں ہے سنگین ہے خطرناک ہے بہت برا ہے ایسا بہت کم لوگ سمجھتے ہیں تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کتنا برا ہے کیوں برا ہے کیا برا ہے دو جھوٹ کہاں کہاں عام طور سے بولا جاتا ہے تاکہ ہم اس میدان میں تھوڑا دھیان دے کے قدم رکھے ہیں ہم ان مواقع پر ان مقامات پر جب گزریں ان حالات میں جب ہوں تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آئے کہ ہاں دیکھو یہ موقع ہے جھوٹ بولنے کا لیکن ہم نہیں بولیں گے اور تیسرا کہ جھوٹ بولنے کی اگر آدمی میں عادت ہے یا جھوٹ پسند ہے یا جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے آدمی لیکن نہیں بچ پاتا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے علاج کیا ہے اس کو تو یہ تین حصوں میں ہم آپ آج کی گفتگو کو تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ کے لیے بھی سمجھنا آسان فرمائے اللہ تعالیٰ نے سچ کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا منق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وہ کن صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والوں سے خطاب ہے اور اصل حکم دینے سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا دائیہ اس کو ذکر کیا کہ اے ایمان والو ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا ہی ساری خیر کی جڑ ہے جب آدمی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر گناہ گناہ نہیں رہتا ہے بلکہ لذت بن جاتا ہے گناہ کی لذت توڑنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے سزا کا ڈر ہے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے یا ای الذین آمنوا اتقوا الطق اللہ و خون و اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سچے ہیں اس میں کئی اعتبار تھے یعنی بہت وسیع الفاظ ہیں تھوڑے الفاظ میں بہت بڑی بات اس میں بیان کی گئی خون و صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ظاہر و باطن میں سچے ہوں جو صحیح عقیدے پر قائم ہو حق پر قائم ہو ان کے ساتھ ہو جاؤ یا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنی زندگی میں سچ کو اونچا مقام دیے ہوئے ہوں جو سچ بات کرتے ہوں جھوٹ نہیں بولتے ہوں جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ کے اس دین پر قائم ہو جو سچ پر قائم ہے اللہ کا دین کیسا ہے جھوٹ پر قائم ہے نہیں اللہ کا دین حق اور سچائی پر قائم ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان اپنی زبان اپنے قول اور اپنے عمل کو صحیح اور اللہ کی مرضی کے مطابق رکھا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ بروں کی صحبت اختیار مت کرو جھوٹوں کی صحبت اختیار مت کرو باطل راستے پر چلنے والوں کی صحبت اختیار مت کرو تو ما صادقین کہنے سے یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان کے لیے صحبت اگر سچے کی ہے تو اس کے لیے سچا بننا آسان ہے صحبت اگر جھوٹے کی ہے تو اس کے لیے جھوٹا بننا آسان ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے کے جھوٹ میں یہ بھی پھنستا ہے دوسرا جھوٹ بولتا ہے اس میں یہ ہاں ملاتا ہے اور یہ بھی پھنس جاتا ہے تو اس آیت سے جس کو جو سورہ اتوبا کی آیت نمبر 119 سو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں سچوں کے ساتھ ہو جائیں آخرت میں اگر نفع دے گا تو سچ ہی نفع دے گا سچائی کے اعتبار سے سب سے بڑا سچ کون سا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد رسول سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی رب ہے اللہ تعالی ہی معبود ہے اللہ تعالی ہی کامل ہے کمال درجے کی صفات اللہ ہی کی ہے ہر عیب سے پاک اللہ کی توحید یہ سب سے بڑا سچ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ المائدہ دہ آیت نمبر ایک سو انیس کال اللہ ہا یو مین فاسقین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ ہاضا یو یہ وہ دن ہے ينفع الصادقين صدقهم جس دن قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا آج وہ دن آیا ہے کہ سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ ہونے والا ہے یہ سچ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ دن ہے جن کو توحید والوں کو ان کی توحید نفع دے گی کیونکہ باطل اور جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کفر سب سے بڑا جھوٹ ہے لیکن توحید اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی یہ کیا ہے یہ سچ ہے تو قال اللہ يوم ينفع صدقهم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی ان کی سچی بات جس کا انہوں نے اقرار کیا تھا اللہ کی توحید کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا آج یہ اقرار, یہ اقرار یہ سچی بات ان کو نفع دے گی لہم جناتی ان تحت حل انہار اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیحہ ابدا وہ اس ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ ورضو عن ورب اللہ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی الفظ العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ بہت ہی عظیم الشان کامیابی ہے یہ سورہ کیس کی آیت نمبر ایک نمبر 119 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی توحید کام آئے گی اور قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اس میں وہ شبے کا رد بھی ہے اور ان لوگوں کی یہ تسکین بھی ہے جن کو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی سچ بولیں گے تو یہاں تو مصیبت ہی مصیبت ہے آج جھوٹ بول بول کے کام چل رہا ہے چاہے تجارت ہو یا رشتہ داری ہو یا اور سارے معاملات ہوں لیکن قیامت کا دن ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ چاہے آج دکھائی دیتا ہو کہ جھوٹ بولنے سے تجارت نہیں چلتی چلتی ہے سچ بولنے سے نہیں چلتی ہے اگر آج دکھائی دے رہا ہے یا سچ بولنے سے آدمی مصیبت میں آ جاتا ہے اگر آج دکھائی دے رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ, کہ سچ نفا دے گا ایک دن آئے گا کہ جس دن سچ کے سوا کچھ نفا نہیں دے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سچ بولنے والے ہمیشہ گھاٹے میں ہیں بلکہ سچ میں اگر انسان کو دنیا میں نقصان ہو بھی جائے سچ کی وجہ سے تو اس کو اس بات پر اطمینان رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اس دن نفع دے گا تو کیا دے گا اس دن انسان کو اس کی سچائی نفع دے گی اس دن سچا سکہ چلے گا جھوٹ کا کھوٹا سکہ اس دن نہیں چلے گا تو یہ قرآن کریم کی آیت اس سے معلوم ہوا کہ سچوں کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ ایک دن آئے گا جس میں صرف سچ ہی نفع دے گا جھوٹ نفع نہیں دے گا باطل ختم کر دیا جائے گا بے بنیاد کر دیا جائے گا لیکن دنیا میں اس کے الٹا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بہت سی عمدہ حدیث ہے اور سوچنے کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا اس حدیث کو امام احمد امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اپنی الم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا سنوات کچھ سال آئیں گے یعنی ایک دور آئے گا خدعات بڑے دھوکے والے فتنے والے ہوں گے کنفیوژن والے ہوں گے خدع دھوکے والے بہت دھوکا ہوگا اس میں سنوات شنوات سال کسی کو دھوکا نہیں دیتا ہے یعنی ایک دور آئے گا جس میں دھوکا ایک دم کنفیوژن دھوکا بڑھ جائے سنوات قدعات ایک دھوکے والا دور آئے گا کیا ہوگا اس میں؟, اس میں ایک ایسا دور آئے گا جس میں جھوٹے کی بات کو سچا مانا جائے گا سچے کی بات کو جھوٹا مانا جائے گا یہ دھوکے والا معاملہ ہوگا اور سارا نظام الٹا ہو جائے گا ایسا دور جس میں جھوٹے کی بات کو سچا سچے کی بات کو جھوٹا مانا جائے گا وہ یو سمنفی حل خا و خو و نفی اور اس دور میں خیانت کرنے والا لوگوں کے مال اس میں خیانت کرنے والا اس کو امانت دار مانا جائے گا اور جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت والا مانا جائے گا اس کو خائن مانا جائے گا جو بیچارہ نیک آدمی تھا ایک دم امانت دار تھا اس پہ تو متیں لگے گا یہ امین نہیں ہے یہ خائن ہے اور ایک نمبر کا جو خائن ہوگا خیانت کرنے والا ہوگا کہا جائے گا ہاں یہ بڑا امانت دار ہے ایک انسان ہے اور روئی بابا اور اس میں احمد قسم کے روئی بابا بتیا لگیں گے باتیں کرنے لگیں گے بڑی بڑی, بڑی وہ یمت روئی بابا روئی بابا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روئی بابا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا الرجل في العام ایک نمبر کا احمق آدمی ہوگا جو لوگوں کے عمومی امت کے مسائل میں گفتگو کرنے لگے گا احمق قسم کا انسان لیکن بڑی بڑی باتیں کرنے لگے گا امت کے نظام کے سلسلے میں امت کے اجتماعی امور کے سلسلے میں بڑے بڑے باتیں کرنے لگے گا اور بہت بڑے بڑے پلانس رکھنے لگے گا اور بہت اونچی اونچی باتیں کرنے لگے کون احمق قسم کا آدمی ہے ایک دم بے قسم کا آدمی جو ہائی لیول کی باتیں کرنے لگے گا یہ نہیں کہ اس کو عقل آ جائے گی یہ نہیں کہ عقل آ جائے گی عقل آ جائے گی وہ احمد رہا کہاں ہوگا اصلاً احمق لیکن ایسا اپنے آپ کو پیش کرے گا جیسے بڑا عقل مند ہے اور ایسی فیلڈ میں جائے گا جس کے لائق نہیں ہے امت کے اجتماعی امور کے اندر دخل اندازی کرے گا فی امر العام لوگوں کی عمومی اور اجتماعی مسائل میں بڑے بڑے معاملات میں جس میں اچھا اچھا سمجھدار انسان بولنے میں پسو پیش کرتا ہے الفاظ کو حساب کتاب سے بولتا ہے ایسے معاملات میں ایک دم اہم قسم کا آدمی جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے وہ اس میں بات کرنے لگے گا تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں بتلائی کہ دھوکے والا دور ہوگا کہ جس میں سچا جھوٹا مانا جائے گا جھوٹا سچا امانت دار پر تو متیں لگے گی لیکن خائن قسم کے آدمی کو لوگ امین سمجھ کے اپنی امانتیں اس کے سپرد کریں گے اور تین اہم قسم کا آدمی وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے گا اور لوگ بھی اس کی باتیں سننے لگیں گے یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں امین سدیخ سچا ان لوگوں کو الٹا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا ان کو خائن اور جھوٹا قرار دیا جائے گا لیکن اس سے انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے بلکہ اس کو سچ پر قائم رہنا چاہیے سچ اگر فائدہ دے تو سچ کہے گا اور فائدہ نہ دے تو نہیں کہے گا یہ اصول نہیں ہے اصول اصول کی پابندی کیا ہے سچ فائدہ دے یا نہ دے دنیا میں آدمی سچ کا پابند بنا رہے ہیں اس لیے کہ سچ اصول ہے سچ فائدہ نقصان کتابیں نہیں ہے اس کو یاد رکھے سچ یہ نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا سچ پھر تو تجارت ہو جائے گا اصول کہاں رہا وہ تو بزنس ہو گیا پھر کہ جس میں فائدہ ہے وہ کرو سچائی جو ہے یہ اصول ہے نفا ہو یا نقصان ہو آدمی کو سچ بولنا ہے تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا لیکن یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی اور قیامت کے دن بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن صرف سچوں کو سچ فائدہ دے گا تو جو انسان دنیا میں جھٹلایا جائے اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس میں صرف سچ ہی نفع دے گا جھوٹ کیا ہے جھوٹ سچ کا ہے لیکن جھو کی تفصیل کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں حقیقت کے خلاف کچھ بولنا یہ جھوٹ ہے سچائی جیسے سورج ہمارے سر پر ہے اب یہ کیا ہے یہ سچ ہو گیا آسمانوں پر ہے یا اللہ ایک ہے یا گھڑی میں اتنے بج رہے ہیں ایک حقیقت ہے اگر آدمی کی زبان سے اس حقیقت کے مطابق بات نکلے تو یہ سچ ہے اور اگر دو بج رہے ہیں آدمی کہے تین تین بج رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے چاہے جھوٹ بولنے کی نیت ہو یا نہ ہو اس کو سمجھیں چاہے جھوٹ بولنے کی نیت ہو یا نہ ہو یہ جھوٹ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ خلاف واقعہ بات ہے لیکن اگر نیت تھی جھوٹ بولنے کی تو یہ گناہ بنتا ہے اور اگر غلطی ہوئی نیت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی تو یہ خطا بن جاتا ہے اس کو یاد رکھیے اسی لیے بعض روایات میں صحابی نے ایک بات کہی اور دوسرے صحابی نے کہا کہ ابو ہو رہا ابو رہ رہا نے جھوٹ کہا ہم دیکھے صحابہ ایک دوسرے کو جھوٹا بولتے تھے تو اس کو سمجھیں کہ خلاف واقعہ بات کہنا یہ عربی زبان کے اعتبار سے جھوٹ ہی کی, کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن گناہ والا جھوٹ کون سا ہے جس میں آدمی دل میں جانتا ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور پھر آدمی اس کو کہے جانتا ہو کہ یہ غلط بات ہے لیکن کسی فائدے کی وجہ سے کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے آدمی اگر جانتے بوجھتے وہ بات کہے تو وہ پھر گنا بن جاتا ہے اور اگر جانتے بوجھتے نہیں کہا ہے تو وہ غلطی اور خطا کہلاتا ہے لیکن وہ کیٹیگری کیا ہے جھوٹ ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن آدمی اس سے گناگار ہے وہ خطا ہے وہ مسٹیک ہے جھوٹ کے کی نقصانات کیا ہیں تو آج ہم اس جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو جانتے بوجھتے آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے ورنہ جو غلطی انسان سے ہوتی ہے تو جان بوجھ کے اگر نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو غلطی کہا جا سکتا ہے وہ گنا نہیں ہوتا ہے تو ہم گنا والے جھوٹ کے بارے میں آج کی گفتگو میں کلام کریں گے اور ضمن اگر بات آئی تو اس جھوٹ کے بارے میں بھی کچھ بات نمبر ایک جھوٹ ایمان کے خلاف ہے سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جھوٹ اینٹی ایمان ہے جس کو اینٹا ایمان ایکچولی کہا جائے گا جھوٹ ایمان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما نما الكذب کرل لا اللہ بآیات اللہ اکم الخا تب انما یف الكذب جھوٹ تو بس وہ لوگ گھڑتے ہیں اللہ دین اللہ آیات اللہ جو اصلاً اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں وہ الا حل یہی تو دراصل جھوٹے لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں جھوٹ لوگ جھوٹے لوگ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ان نما یفتر جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں اللہ ددین اللہ آیات اللہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اولا ایک امول یہ یہ جھوٹے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جھوٹ وہ بڑھتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے علماء نے کہا کہ کوئی جھوٹ بول دے تو کافر نہیں ہو جاتا ہے لیکن جھوٹ بولنا ان لوگوں کی خصوصی صفت ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اگر ایمان رکھنے والا بھی جھوٹ بولے تو وہ ان لوگوں کی طرح ہو گیا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ آخرت میں پکڑے گا اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے جھوٹ بولنے میں نقصان ہے آخرت کا یہ آیتوں میں آیا ہے حدیثوں میں آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کا علم دیا گیا ہے اب اس کے باوجود آدمی جھوٹ بولے تو آیتوں پر ایمان لانا نہ لانا کیا فائدہ ہو تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ النحل کی آیت نمبر ایک سو پانچ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ کھڑتے ہیں یعنی ایمان کے خلاف ہی چیز ہے سعد ابن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے دوسرے الفاظ میں آیا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المکمنو یوک بل الخلا رکا غیر ایمان والا مومن ہر قسم کی صفت اس میں ہو سکتی ہے سوائے دو صفات ہیں خیانت اور جھوٹ یعنی حقیقی ایمان والا جو کامز درجے میں ایمان والا کہلانے کے لائق ہے اب بتائیے کوئی آدمی ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان والا ہی نہیں جو جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی سمجھیں ورنہ شروع ہو جائیں گے آپ فتوا دینے لوگوں کو کہ یہ جھوٹ والا ہی کافی رہے کیونکہ ایمان والا ہی نہیں ہے ابھی میں ایسا آیا ہے آپ بتائیے جو آدمی دس پندرہ گولیوں کے نام جانتا ہو سر درد کی یہ دوا پیٹ درد کی یہ دوا بدن درد کی یہ دوا تو کچھ دوائیں جان لے تو کیا اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے نہیں ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو سچ مچ میں ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن کچھ دوائیوں کا اور کچھ علاج جان لینا ڈاکٹر نہیں بناتا ہے آدمی کو تو کامل درجے کا مومن اور ناقص مومن ایسے آدمی کو نیم حکیم کہتے ہیں نیم حکیم بڑا خطرناک ہوتا ہے تو ایمان کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے کامل ایمان والا ہاں یہ مومن ہے آئیڈیل مومن جس کو کہا جائے گا کامل مومن حقیقت میں ایمان والا کہلانے کے لائق اور ایک ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا کٹا پھٹا مومن جو کامل نہیں ہے جس میں عیب ہے تو جب بھی ایمان والے کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھاک مومن ہو تو یہاں کہتے ہیں کہ مومن میں ہر قسم کی صفت ہوتی ہے سوائے دو چیزوں کی ہے ایک کیا ہے خیانت اور دوسرے جھوٹ مومن میں خیانت نہیں ہوتی ہے مومن میں جھوٹ نہیں ہوتی ہے اگر خیانت اور جھوٹ مومن میں آ رہی ہے اگر یہ دو صفات اس میں ہیں تو اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے کیونکہ امال کی خرابی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے پیڑ میں اگر اوپر پتے سوکھ رہے ہیں تو جڑ میں خرابی ہے جڑ میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے جڑ میں سڑان ہے کیڑے لگے ہوئے ہیں تو جڑ کی خرابی کا اثر پتوں اور پھلوں اور شاخوں میں دکھائی دیتا ہے تو ایمان کی کمزوری کا اثر انسان کے امال میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے یہ صفات اگر مومن میں پائی جاتی ہوں تو اس کا ایمان کیا ہے کمزور ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس روایت کو امام ابن ابی شعبہ نے اپنی المصنف میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح موقوف کہا ہے کتاب ایمان امام ابن شعیبہ کی ایک اور کتاب ہے اس میں شیخ الابانی نے اپنی تحقیق سے اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور موقوف ہے یعنی صحابی کا قول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے لیکن صحابی بھی اپنے دل سے نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے انہوں نے ساری باتیں عقت کی تھی اس لیے اس طرح کی باتوں کو بھی قوت مل جاتی ہے تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی جھوٹ کی خرابی اور میں سمجھتا ہوں باقی اور کچھ برائی نہ بھی ہو اتنا ہی ہمارے لیے بہت ہے کہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے ایمان کے خلاف چیز ہے ایمان کو ڈھانے والی کمزور کرنے والی چیز ہے آئیے اور آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ کا تذکرہ شرک کے ساتھ کیا ہے علماء نے کہا کہ جھوٹ شرک کا قرین ہے شرک کا جوڑی دار ہے شرک کا ساتھی ہے شرک کے ساتھ آنے, والا آنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فج الرجس من الاوثان وج قول الزور ناپاک فج تنیب الرج سمین الطان اوتان وسن کو کہتے ہیں وہ اس کی جمع ہے وسن کے معنی بدھ کے ہوتے ہیں لیکن ایسا بدھ جس کا ڈھانچہ نہ ہو مثلا قبر ہے پیڑ ہے وغیرہ وغیرہ جس کی کوئی ایسی لیونگ امیج اس کی نہیں جاندار کوئی شکل اس کی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں وسن کہتے ہیں جیسے کوئی بلڈنگ ہے لوگ اس کو پوجنا لگے پوجنے لگے جیسے محرم کے تعزیے لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں یا کسی کی قبر ہے اس کو وسن کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا اللہم لا تجعل اے اللہ میری قبر کو وسن نہ بننے دے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے تو ایسی چیز جس کی کسی جاندار کی شکل پر ڈھانچہ نہ ہو اور عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں وسن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فج الرجس من رچ ناپاک وسن بتوں کی یا چیزوں کی شکلوں کی عبادت نہ کرو ان سے دور رہو فج ان سے دور رہو وجتنیبو قول الزور اور جھوٹی بات سے دور رہو جھوٹی بات سے, رہو جھوٹی بات سے بچتے رہو جھوٹی بات سے بچتے رہو قول الزور میں بہت کچھ آتا ہے اس میں جھوٹی بات آتی ہے کہ کفری کلمات کہے انسان کوئی آدمی کہے کہ ہاں بتوں سے بھی ہوتا ہے کوئی آدمی کہے قبروں سے بھی ہوتا ہے کوئی آدمی کہے کہ بتوں کو جب تک کے خوش نہیں کریں گے بارش نہیں ہوتی ہے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کوئی یہ کہے کہ اللہ کی بیٹیاں فرش تھے کوئی کہے کہ جنات اللہ کے بیٹے ہیں کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کوئی کہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں کوئی کہے کہ آخرت نہیں ہے سب کیا ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں قول الزور ہے کوئی کسی آدمی پر تہمت لگا دے کسی عورت پر تہمت لگا دے یہ بھی قول ہے کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں نے دیکھا اس نے قتل کیا میں نے دیکھا اس نے چوری کی جھوٹ بولتا ہے یہ بھی قول ذور میں آتا ہے کوئی آدمی بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نکالے غیر اسلامی رسم و رواج کے کلمات اپنی زبان سے نکالے یہ بھی قول ذور میں آتا ہے تو یہ ساری باتیں جس کی بنیاد جھوٹ اور فالس ہڈ پہ ہو جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں قول یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا اوسان سے بچو شرک کی شکلوں سے بچو نمبر دو، قول دول سے بچو تو شرک سے بچو کے بعد نمبر دو پہ کس سے بچنے کے لیے کہا گیا قول زور سے بچنے کے لیے کہا گیا آپ بتائیں کہ ویلو کے اعتبار سے گراوٹ کے اعتبار سے شرک کے ساتھ کرسی پہ بیٹھنے لائے گئی ہے شرک کے ساتھ جوڑی بنانے جیسی چیز کیا ہے جھوٹی بات زبان سے نکالنا یعنی کتنی گری ہوئی کتنی گھناؤنی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا اس لیے علماء نے کہا کہ جھوٹ جو ہے یہ شرک کا کریم ہے ساتھ ہے اس کا بلکہ شرک خود کیا ہے شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہاں اللہ کے جوابی اور ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قول زور اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا یہ سورہ الحج کی آیت نمبر تیس ہے آئیے تیسری بات دیکھیں اور تیسری برائی دیکھیں پہلے تو کفر کی ایمان نہ لانے والوں کی ساتھ ان کی صفات میں سے ہے نمبر دو شرک کے ساتھ بیان ہو رہا ہے جھوٹ کا معاملہ شرک مت کرو اور جھوٹ سے بچو اور نمبر تین منافقین کردار کے اعتبار سے سب سے گٹیا انسان کہ ظاہر میں ایمان والا اور باطن میں کافر ایسے انسان کی صفات ان صفات میں سے ایک صفت یہ جو ہے یہ منافقین کی صفت جھوٹ ہے تیسری بات جھوٹ کی برائی میں کیا ہے کہ جھوٹ منافقین کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے منافق کس کو کہتے ہیں نافقہ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں کہے کہ ہاں میں ایمان والا ہوں اسلام بہت اچھا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر اسلام کا دشمن ہو اندر کیا ہو اسلام کو پسند نہیں کرتا ہو کسی مسلح کی وجہ سے مسلمان ہوا ہو کسی فائدے کی وجہ سے یا نقصان کے ڈر سے اپنے آپ کو مسلمان حق والا ظاہر کرتا ہو اس کو منافق کہتے ہیں منافقین کی خصوصی صفات میں سے ہیں کہ بولے تو جھوٹ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں بہت مختلف الفاظ سے روایت آئی ہے اس میں ایک الفاظ یہ ہیں من علامات المنافق طلاق منافق کی علامتوں میں سے تین علامتیں خاص ہیں منافق کے علامات میں سے تین چیزیں ہیں ایک روایت میں ہے آیت المنافق طلاق منافق میں تین علامتیں ہوتی ہیں اس کی تین خصوصی صفات ہوتی ہیں وہ انصامہ و صلاح ون وضع مسلم اگر چاہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں چاہے زبان سے دعوی کرتا ہو میں مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو پھر بھی وہ منافق ہے اس کی تین صفات ہوتی ہیں یہ بولنے سے وہ مومن نہیں ہو جاتا ہے منافق کی تین صفات ہوتی ہیں نمبر ایک ادا حد کرب وہ ادا واحد اخلب و ادا خان جب وہ بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں اور جب اس کی سپرد امانت کی جائے تو امانت میں خیانت کرے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق میں یہ تین چیزیں عادت کے طور پر مستقل مزاج بن جاتی ہے اسی لیے کیا کہا اذا حد کوئی آدمی جھوٹ بول دے تو منافق نہیں ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہے گنا ہے جھوٹ بولنے سے منافق نہیں ہوتا ہے لیکن منافق میں خصوصیت کیا ہوتی ہے جھوٹ اس کا مزاج بن جاتی ہے اس کے پرسنالٹی ٹریٹس میں سے اس کی صفات میں مستقل حصہ بن جاتا ہے جیسے سانس لے رہا ہے آدمی اس کے وجود کا حصہ ہے سانس نہیں لے تو کیسا کیے گا ادا حد دادا بات کرے تو جھوٹی اس کی بات میں جھوٹ آنا ہی آنا ہے ادا حت دادا جب بھی بات کرتا ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ اس کی بات میں ہوتا ہی ہے اور ادا وا دخلب جب بھی وعدہ کرتا ہے عام عادت اس کی ہوتی ہے وعدہ خلافی کی ہے. کبھی کوئی وعدہ خلافی کر لے منافق نہیں ہو جاتا ہے لیکن جس کے عام مزاج میں آ جائے بات کہ وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے جھوٹے وعدے کرنا عام عادت ہے اس کی اسلم وہ ادا تمینا خان جب بھی اس کے ہاتھ میں امانت آ جائے خیانت کرنا ہی کرنا ہے اس نے اس کے عام مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو ایسا آدمی چاہے نعرہ لگائے میں مسلمان ہوں نماز پڑھے اور روزہ رکھے یہ منافق ہے یہ منافق ہے اور ایک روایت میں اور الفاظ آئے ہیں وہ ادا خاصم فجر اور جب جھگڑے پہ آئے تو پھر گالی گلوچ پر آ جائے گا ایک دم گندی زبان اس کی پھر پھول برسنے لگے منہ سے اس کی اس کی زبان سے پھول جھڑنے لگے پھر ایک دم گندی زبان پہ آ جائے گھٹیا پن پہ آ جائے جھگڑے پہ ایسا آدمی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی منافق ہے اگر جب بعض علماء نے کہا کہ یہ منافق وہ منافق نہیں ہے یہ عملی منافق ہے عقیدے والا نہیں ہے لیکن جس آدمی میں یہ تین چیزیں آ جائیں اور اس کی عادت بن جائیں بتائیے اس کا ایمان کہاں گیا یعنی وہ ایک دم کہ اگر مسلمان ہے بھی وہ تو ایسا مسلمان ہے کہ جو ایک دم کھائی کے کنارے پر ہے کہ اب پیر پھسلا اور اب پیر پھسلا بول نہیں سکتے کب گڑے میں گر جائے ایک دم کنارے والا ہی ہے کیونکہ ایمان آدمی کو ان چیزوں سے روکتا ہے خیانت سے جھوٹ سے دھوکے سے اور بے اصولی سے ایمان روکتا ہے انسان کو تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ منافقین کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے نمبر چار انہی وجہ سے وجوہات سے کہ ایمان کے خلاف ہے جھوٹ اور شرک کے ساتھ میں اس کا تذکرہ ہے شرک کا ساتھی ہے بلکہ شرک کی بنیاد ہے اور منافقین کے اوساخ میں سے ہے اس وجہ سے چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے آپ تو خود اسادق الامین تھے لیکن اگر کسی سے جھوٹ کا صدور ہوتا کسی کی زبان سے آپ جھوٹ بات سنتے تو آپ اس کو لائٹ نہیں لیتے بلکہ آپ اس کے معاملے میں بہت سیریس تھے آپ اس سے بات ہی بند کر دیتے تھے اتنا زیادہ سنگین کہ جھوٹ اگر کسی نے بول دیا چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو معمولی جھوٹ ہو آپ بات ہی بند کر دیتے تھے ایسے آدمی سے کون کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین شخصیت آپ کی بیوی مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ماں کا نا کل و کل آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مین الب جھوٹ سے بڑھ کے کوئی اخلاقی خرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند نہیں تھی بہت ناپسند کوئی اگر بات تھی اخلاق میں جھوٹ تھی جھوٹ نہیں چاہیے جھوٹ نہیں اتنا ناپسند و رج البو اندول چھوٹی سی کوئی جھوٹ بات قذبات چھوٹے کو بولتے ہیں گولتا جھوڑتا ہے تو چھوٹے کے لیے آتا ہے چھوٹا سا جھوٹ کوئی بول دیتا ہے آپ کی موجودگی میں کوئی آدمی آپ کی مجلس میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بول دیا فما فی نفسی ہوتا ہوا یہ چیز آپ کے دل میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی باقی رہتی آپ اپنے دل سے اس بات کو نکالتے نہیں جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے توبہ کی ہے اور بھی روایت آئی ہے میں پوری ذکر کرتا ہوں اپنی ہمارے پاس کئی طرق سے اور کئی کتب میں ابھی سے ہے آپ بات بند کر دیتے تھے اس آپ بات نہیں کرتے تھے اسے اعراض کرتے تھے یہ کے الفاظ بھی روایت میں آئے کہ آپ اسے اعراض کرنے کے بعد اس کا جواب ہی نہیں دیتے اسے, اسے بات ہی نہیں کرتے کب تک؟ جب تک جب کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں نے توبہ کیا جھوٹے ہی بولوں گا یہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے بولنا ہے چھوٹا جھوٹ چلتا بڑا جھوٹ نہیں چلتا ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کا تو جب کوئی جھوٹ آپ کو معلوم ہوتا کہ فلاں نے جھوٹ کہا ہے آپ بالکل اس مستقل اعراض کرتے رہتے یہاں تک کیا آپ کو معلوم ہوتا کہ ہاں فلاں نے اس جھوٹ سے توبہ کی ہے جب توبہ کی تو پھر آپ اس سے بات شروع کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور شیخ الابانی نے صحیحہ میں اس کو اس کو صحیح کہا یہ صحیح روایت ہے پانچویں چیز جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کے دل سے اطمینان کو چھین لیتی ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے دل کے اطمینان کو خراب کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹ ہے سچائی انسان کے دل کو صاف ستھرا ایک دم سفید کاغذ کی طرح دودھ کی طرح صاف اس کا دل کھلا گلا ہوتا ہے کروٹے بدلنے والا ہی نہیں ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کے بعد आदमी वैसे भी झूठ की झूठ कभी भी बांध नहीं होता है झूठ जो होता है एक झूठ उसकी अकेला इंजन नहीं होता है उसके पीछे डिब्बे होते हैं एक झूठ कई झूठ बुलवाता है और झूठ बोलने वाले की मेमोरी अच्छी होना चाहिए झूठ बोलने वाले की मेमोरी अच्छी होना चाहिए आदमी आज झूठ बोलता है कल भूल जाता है और पकड़ा जाता है क्योंकि झूठ हमेशा लंगड़ा होता है ज्यादा दुर्भाग नहीं सकता پکڑا جاتا ہے تو جھوٹ کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے پانچویں چیز یہ بھی ہے اس کی برائی میں کہ جھوٹ اطمینان کی بجائے انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے اسی لیے اکثر اوقات جہاں انسان کو کسی مسئلے میں فتوا معلوم نہ ہو ایسی صورت میں آدمی کے دل کی کھٹک اس کو بتا دی کچھ تو گڑبڑ ہے اس اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صورتوں میں, میں کہ ایک انسان باتوں کا سوال رکھتا ہے مفتی کے سامنے لیکن اس کو دل میں لگتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے مفتی کو پورا معلوم نہیں کیا کیونکہ مفتی گواہ تھوڑی اس کے اوپر اس کا معاملہ گھر کا دکان کا اس کو معلوم ہے اب مفتی صاحب کو جیسا بتایا اس نے کہا کہ حال ہے لیکن اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا کچھ گڑبڑ اس میں ہے تو وہ اگر غلط ہے تو دل کی کھٹک باقی رہتی ہے یہ اور بات ہے کہ علم آ جانے کے بعد واضح طور پر نس اگر موجود ہے نس اگر موجود ہے قرآن کی آیت میں ہے کہ حلال حدیث میں ہے کہ حلال تب تو حلال ہے لیکن کلیئرلی اگر نہیں ہے اور اس کے دل میں کھٹک باقی ہے تو احتیاط بہتر ہے ایسی چیزوں سے احتیاط بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا ما کا بک الا ما لا یوری بک ایسی چیز جس میں تجھ کو شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ کے اس کی بجائے ایسی چیز کو اختیار کر ایسی چیز کو چن جس میں تجھ کو شک نہ رہے کھٹک نہ رہے کیوں اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے سچائی میں انسان کو اطمینان ملتا ہے وہ ان نلکدی بریب اور جھوٹ میں جھوٹ میں شک اور کھٹک ہوتی ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے دل میں کھٹکتے رہتا ہے انسان کے دل کے اطمینان کو جھوٹ کیا کرتا ہے خراب کرتا ہے انسان کے دل کے سکون کو جھوٹ خراب کرتا ہے آدمی جھوٹ بول دے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے دل میں ایک کالا دھبا رہتا ہے آدمی اپنے آئینے میں اپنا منہ چھپا سکتا ہے آئینے میں کوئی منہ چھپاتا ہے آئینہ انسان کو بتاتا اچھا جھوٹ بولا دھوکہ دیا تو انسان کے دل کا اطمینان خراب ہوتا ہے جھوٹ سے خام خواہ کیوں آدمی اپنے دل کا اطمینان خراب کرے چھوٹی چیز لے کے بڑی چیز کھوئے اس سے زیادہ پاگل اور جاہل کوئی ہو سکتا ہے دل کا اطمینان ساری دنیا کے لوگ کیوں بھاگ رہے بڑے بڑے بزنس مین مال کمانے والے یہ کرنے والے ہو سب کیوں بھاگ رہے اطمینان کے لیے جھوٹ بول کے اتنی قیمتی چیز دیا نا اس نے دل کا اطمینان ساری راحتوں کی جڑ ہے آؤٹ کم اس کا اطمینان ہونا چاہیے سب ہو کے سکون اطمینان نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے تو ساری نعمتیں ان سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے یہ اصل نعمت برباد ہو جاتی ہے تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام احمد ترمدی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور شیخ الابانی نے سید جامد صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے جھوٹ ہدایت میں رکاوٹ ہے دیکھیں یہ ایک برائی ہے چھٹی برائی کیا ہے کہ توفیق میں اور ہدایت میں انسان کا جھوٹا ہونا رکاوٹ ہو جاتا ہے جس کے مزاج میں جھوٹ کہنا جھوٹ سوچنا جھوٹ پلاننگ کرنا جھوٹا عمل کرنا جس کے مزاج میں آ جاتا ہے ایسے انسان کے لیے ہدایت کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے انسان کو بتائیے جس کا جھوٹ پہ بزنس چل رہا ہو سچائی کو قبول کر کے کی کیوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا تو ایسا آدمی جس کی دکانداری جھوٹ اور باطل پر چل رہی ہو جس کی زندگی میں جھوٹ اپنی جڑیں جما چکا ہو ایسا انسان سچ کی طرف آنے میں بہت اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے خصوصاً ایسا انسان جس نے اللہ پر اللہ کے رسول پر اللہ کے دین میں جھوٹ گھڑ دیے ہوں ایسے انسان کو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سچائی کی طرف آنا اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سر نمبر تین میں فرماتا ہے ان اللہ لَا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے کس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے جھوٹے اور کفر میں پڑے ہوئے کو بڑے کفر کرنے والے کو کفر بازی کرنے والے کو کفر پر اسرار کرنے والے کسداب اور کفار بڑا ہے کفار بہت جھٹلانے والا ہے جھٹلانا جس کا مزاج بن چکا ہو اللہ تعالیٰ جھوٹے جھٹلانے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے ڈبل ہو گیا جھوٹا بہت جھوٹ بولتا ہے اور سچا بولا سچ بات تو بولتا ہے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو خود جھوٹ بولنے والا اور دوسرے کو جھٹلانے والا ڈبل پرابلم نہیں ہے ایسے آدمی کو ہدایت ملنا کتنا مشکل ہے ایسے آدمی کو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہے سورہ غافر آج نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا من ہوا مشرف کذاب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے شخص کو جو مصرف ہے کباب ہے. ہے اسراف کرنے والا ہدان کے آگے ہدے پار کر کے نکل جانے والا. اللہ نے جو حلال و حرام کی حد اخلاق کی حد رکھی ہے ہدے پار کر کے نکل گیا اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے شریف آدمی کی باؤنڈری ہوتی ہے بھائی یہاں رکنا ہے یہ نہیں کرنا ہے لیکن جو شرافت کی حد پار کر جائے ایسے آدمی کی کوئی حد ہوتی ہے اسراف یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو پار کرے کذاب جھوٹا کہیں کہا کذاب اس کو کہتے ہیں فعال کے وزن پر ہے یہ فعال بہت جھوٹ بولنے والا جو جھوٹ پر پل رہا ہو تو ان اللہ اللہ حدی من ہوا مشرف ان اللہ حد پار کرنے والے جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو ہدایت میں رکاوٹ ہے کیا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا ہدایت میں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں دو پرابلم بڑے سکتے ہیں اس میں تین آئے ہیں حدیث میں نمبر ایک جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے قول کا جھوٹ عمل کے جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے یعنی جھوٹ سے انسان دو کے بازی والے عمل کرنے لگتا ہے نمبر دو اللہ کے لسٹ میں اس کا نام جھوٹا پڑ جاتا ہے اب بتائیے کہ کسی کا نام ہو اس کے ساتھ یہ قداب ہے آپ کا نام ہو سائیڈ میں لکھا ہو کبداب کتنا برا لگے گا جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے انویٹیشن کے لیے آئے اور آپ کو کارڈ دے اور کارڈ پہ آپ کا نام لکھے فلاں ابن فلاں ابن فلاں اور بریکٹ میں لکھے کباب ایک نمبر کا جھوٹا کتنا خراب لگے گا اچھا کوئی آدمی لکھے تو اتنا برا اور اللہ لکھ دے تو اللہ کی لسٹ میں اگر ایک آدمی کا نام کبداب آ جائے کتنی بری بات ہے تو جھوٹ میں ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو عمل کے جھوٹ فجور گناہ کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ کبھی خاموش نہیں رہتا جھوٹ چپچاپ نہیں بیٹھتا جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف رہبری کرتا ہے جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف رہبری کرتا ہے نمبر دو جھوٹ بولتے بولتے بولتے ایک انسان کا جب وصف یہ بن جاتا ہے جھوٹ بولنا اور عادت بن جاتی ہے تو اللہ کے یہاں پر اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے سٹیمپ لگ جاتا ہے اس کا نام جھوٹا پڑ جاتا ہے اور نمبر تین آدمی انجام کے طور پر جہنم میں چلا جاتا ہے کئی جی سی بڑی مصیبت ہے کہ گناہ بھی ہوئے جہنم میں بھی گیا اور لسٹ میں نام کیا آیا حضرت جھوٹا اس کا نام جھوٹا پڑ گیا اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا اس حدیث کو امام مسلم نے اور اسی طرح امام احمد اور تیمیدی اور امام البخاری نے اپنی ایک دوسری کتاب الادب المفرد نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں علیہ کم سچ کا اہتمام کرو سچ بولا کرو سچ پر جمے رہو علیہ کم صدق و ان نصد قیادیبر لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے سچ بولنے کی عادت آدمی ڈالے اس کی زندگی میں हो نیکی آ جاتی ہے آدمی سچا ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے گناہ نکلنا شروع ہوتے ہیں جب سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے کوئی بھی آدمی پریکٹس کر لے اس کی وہ اندر ان نل برد اور نیکی जन्नत की तरफ ले जाती है सच बोलना نیکی کی طرف ले जाता है اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے نسی سچ بولنا جنت کی طرف لے جاتا ہے بس میں بیٹھنا منزل پر لے جاتا ہے کیونکہ بس منزل پر لے جاتی ہے تو یہاں پر سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیک انسان بنتا ہے نیک بنے گا تو کہاں جائے گا جنت میں جائے گا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّقًا آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کے سچ ہی کی طلب میں رہتا ہے جھوٹ بولنے کی نیت اس کی نہیں ہوتی ہے سچ ہی بولنا ہے بھائی اسی کی طلب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے یہ سچا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے سچا پڑ جاتا ہے وہ کم الکد اور خبردار جھوٹ سے بچتے رہو جھوٹ سے بچتے رہو ان الکدیب ایاحدی الجور اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے گناہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وَإنَّ الْفُجُورَ إِلَى الْنَّارِ اور گناہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کا شیدائی ہو جاتا ہے جھوٹ ہی کی طلب اس کی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کرداب لکھ دیا جاتا ہے کرداب اللہ کے نزدیک اس کا نام پڑ جاتا ہے اس کو خطاب ملتا ہے کیا ملتا ہے کرداب کس کی طرف سے ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس حدیث کو جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے بولتے ایک آدمی کو اللہ کی طرف جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ گنا کی طرف گنا جہندم کی طرف لے جاتا ہے یہ جھوٹ کی ساتویں خرابی ہے آٹھ جھوٹ بعض عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے کیسے بعض عبادات کی ویلو ختم کر دیتا ہے بعض عبادات کا مرتبہ خراب کر دیتا ہے اس کی عزت خراب کر دیتا عمل کی انسان کا عمل ہے نیک عمل ہے بڑا عزت والا عمل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن کوئی عمل اگر ایسا ہے کہ جھوٹ اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو جھوٹ اس عمل کی ویلیو اس کی وقات اس کی قیمت کو خراب کر دیتا ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم مل یادا قول و لامب ہی جو آدمی جھوٹ بولنا قول زور جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے صلی اللہ حاجت ان يبع شراب ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے کب چھوڑتا ہے آدمی کھانا پینا روزے کی حالت میں تو ایک آدمی روزہ رکھ ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بھی بولتا ہے اور باطل عمل بھی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں کھانا پینا چھوڑ کے کیا احسان کر رہا ہے اللہ کی? کیا کر رہا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ نے جھوٹ بولنے کو حلال رکھا ہے حرام رکھا ہے اب روزہ رکھ رہا ہے کھانا چھوڑ رہا ہے پینا چھوڑ رہا ہے اور جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ نے کھانا پینا اس لیے ہے کہ خراب عادتیں اس سے چھوٹیں تو روزے میں خراب عادتیں نہیں چھوٹ رہی اور حلال کھانا پینا چھوٹ رہا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے کھانے چھوٹنے کی علاج نہیں ہو رہا تو کیا ضرورت ہے اللہ کو تو بعض عبادات کی قیمت کو جھوٹ گرا دیتا ہے جن میں سے روزہ بھی ایک ہے تو روزے کی جو ہے قدر کو گھٹانے والا عمل کیا ہے جھوٹ ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے نو جھوٹ تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے لیجئے تجارت میں آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے بزنس بڑھنے کے لیے بزنس بڑھتا ہے برکت نہیں بڑھتی ہے بزنس بڑھ جائے برکت نہ بڑھے آپ پورا دیکھ بھر کے کھائے اور آپ کی بھوک نہ مٹے تو آپ نے کیا کھایا آپ کا گھر تجوری بھری ہوئی ہو اور برکت ہی نہ ہو اس میں فائدہ کیا ہے برکت کس کو کہتے ہیں برکت کہتے ہیں قلت میں تکمیل کو تھوڑے میں کام ہو گیا इसको क्या कहते हैं बरकत अब ज्यादा में नहीं हो रहा तो ज्यादा का फायदा क्या है आप बताइए ज्यादा का फायदा नहीं है 10 आदमी उठा मिलकर एक गाड़ी उठा रहे हैं नहीं उठ रही है बाहर नहीं आ रही गड़े से दो पहलवान आके निकाल दिए ज्यादा अच्छा क्या है दो पहलवान अच्छे थोड़े हैं लेकिन काम बड़ा है तो बहुत ज्यादा असल नहीं होता है काम होना असल होता है कमारा कमारा कमारा खूब कमारा ادھر جھوٹ ادھر دھوکا ادھر لوگوں کو جو ہے یعنی بیوقوف بنانا یہ سب کر کے تجارت کر رہا ہے لیکن گھر کے اندر برکت نہیں تو فائدہ کیا ہے تو اصل مقصد تو پورا نہیں ہوا تو زیادہ ہونا یہ اصل نہیں ہے کام ہو جانا یہ اصل ہے کام ہونا اصل ہے زیادہ ہونا اصل نہیں ہے تو جھوٹ کیا ہے جھوٹ ہماری تجارت کی اس برکت کو ختم کر دیتا ہے برکت کہتے ہیں نفع کے استحکام اور استقرار کو کلیل میں زیادہ نفع ہونا اور نفع کا باقی رہنا اور کام کا ہو جانا اس کو برقع کہتے ہیں برکہ زیادتی کے معنی میں ہوتا ہے جیسے چشمہ پانی کا ہوتا ہے اس پر سے ہے چشمہ جگہ ہے اس جگہ میں سے پانی نکل رہا, نکل رہا نکل رہا نکلتا ہی رہتا ہے جگہ چھوٹی ہے چشمہ پانی کا ہوتا ہے سپرنگ جس کو کہتے ہیں اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں آتے پانی پیتے جگہ اتنی ہے لیکن پانی کبھی ختم برکہ اس کو بولتے ہیں تو اس پر سیلم بنا ہوا ہے کہ یہ زیادہ ہوتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے فائدہ ہوتا رہتا ہے اتنا کا اتنا ہی باقی ہے چشمہ کیا ہوتا ہے بہتے بہتے پورا گاؤں ڈوب جاتا نہیں اتنا ہی جگہ ہے اتنی جگہ میں پانی ہے لوگ آتے ہیں استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن اتنا ہی باقی رہتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے. پورا گاؤں پیتا ہے برکا اس کو کہتے ہیں کہ چیز اتنی رہے تھوڑی رہے لیکن فائدہ اس سے زیادہ ہو اور کام پورا ہو تجارت میں آدمی برکت چاہتا ہے یا زیادتی چاہتا ہے اس کو سوچنا چاہیے اصل برکت ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا تجارت کرنے والے دو آدمی لینے دینے والا بیعان اس کو کہتے ہیں بیع کرنے والے تجارت کرنے والے ڈیل کرنے والے دونوں کو اختیار ہے معلوم یتفرقا جب تک کہ دونوں الگ نہ ہو جب تک ساتھ میں ہیں بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن اتنی دیر میں دلو نہیں نہیں, نہیں نہیں لیتا میں میں نہیں لیتا ہوں ارادہ کر کے کینسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے کب تک جب تک ساتھ میں ہیں الگ ہونے کے بعد آپ ڈیل ہو گئی ٹھیک ہے میں لینے والا ہوں پھر فون کے کر کے کہہ رہا نہیں لینے والا ہوں اب اختیار نہیں رہا اب اختیار کب رہے گا جب وہ کہیں ٹھیک ہے کینسل ڈیل طرفہ طور پر کبھی کینسل نہیں ہو سکتا ہے تو بیان جو ہوتے ہیں تجارت کرنے والے ان کو ڈیل ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ میٹنگ میں باقی ہیں جب الگ ہو گئے ڈیل سیٹل ہو گئی آپ فون کر کے الگ سے نہیں بول سکتا ہے کینسل نہیں جب تک کہ وہ تیار نہیں ہوگا کینسل نہیں ہو سکتا ہے معلوم یترقا فن صدقہ بینا بوری کا فی بائیما اگر وہ سچ کہیں دونوں بھی اس لیے کہ اس زمانے میں باٹر ہوتا تھا چیز لو چیز دو تو اگر وہ سچ کہیں تو ان اپنی تجارت میں سچ بات کریں واہ بھائی اور اپنی چیزوں کے عیب کو ظاہر کر بھائی یہ ایسی ایسی چیز ہے اچھی ہے لیکن دیکھو اس میں یہ فالٹ ہے یہ کمی ہے اگر اپنی چیز کی کمی کو ظاہر کر دیں دھوکہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اس ڈیل میں برکت ڈالی جاتی ہے برکت آتی ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں آل کے خلاف ہوتی ہے یہاں پر آیا آدمی کیا ہوتا؟ اور تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسا بکے گا مارکیٹنگ کا پورا کورس مینجمنٹ کا پورا کورس ہمارا فیل ہو جائے گا وہاں تو جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے یہ کیسے بیوقو بنا کے بیچنا ہے میں تو ایڈ کمپنی میں ہوں یہ تو اس کو ایسا ایک دم بھاری بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے اس کو اس کا آپ بتائیں گے تو بکے گا نہیں لیکن یاد رکھیے تجربہ بھی اس کو ٹرائی آدمی نہیں کرتا ہے خیالی طور پر سوچتا ہے اگر کوئی دکان آپ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر ایک دکان ہے اس دکان میں ایک آدمی خریدنے کے لیے جاتا ہے دکاندار کہے کہ دیکھیے صاحب یہ چیز ایسی ہے لیکن اس میں یہ پرابلم یہ بھی یاد رکھو یہ چیز اتنے دن چلے گی اس کے بعد خراب ہوگی یہ چیز زیادہ چلے گی اگر یہ عادت بنا لے تو کوئی آدمی کسی بھی گاؤں میں ہو کہیں بھی جائے ہو, ہو, وہ دکان والا ہے دیکھو. اس کے بعد جاؤ وہ صحیح بتائے گا تم کو اور خریدنا ہے اس سے خریدو چیز میں دھوکا نہیں ہوگا پیسے زیادہ چلے جائیں چیز خراب نہیں ملنا چاہیے ہے چیز میں چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے پیسہ زیادہ گیا چلے گا اگر ایک آدمی معروف ہو جائے اس چیز کے لیے کہ وہ تجارت میں جائے اسی چیز ہے ویسی بتا کے دیتا ہے اور اگر وہ بولے چیز چلے گی تو چلتی ہے نہیں چلے گی تو نہیں چلتی ہے کیونکہ وہ اپنی زبان سے سچ بات کہتا ہے ایسا اگر کوئی معروف ہو جائے کیا لوگ اس کے پاس سے نہیں خریدیں گے آج بھی آپ دیکھیے کئی پیٹرول پمپ ہیں لوگ بولتے ذرا تھوڑا دیر سے پہنچیں گے لائن لگائیں گے لیکن یہاں اس میں آئل کے اندر پٹرول کے اندر دوسرا کچھ ملا کے کیروسین ملا کے نہیں دیتا ہے اس یہاں صحیح ملتا ہے یہیں سے ہم لیں گے لائن لگا کے لیں گے جھڑکے گا تو بھی یہاں پہ لیں گے کڑوی بات کرے گا تو بھی ادھر سے ہی لیں گے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے یہاں پر ہی نہیں ملتا ہے تو لائن لگا کے لیں گے کیوں یہاں صحیح ملتا ہے تو آدمی ٹرائی نہیں کرتا ہے خیالی طور پر سوچتا ہے کہ تجارت نہیں چلے گی تجارت زیادہ چلے گی فن سادہ بھائی بوری کا لہما وہ سچ کہیں اور اپنی چیز کا عیب ظاہر کر دیں تو ان کی بے میں برکت رکھی جاتی ہے وہ انقتما و قطبہ مفقت برقطب عہما اور اگر وہ جھوٹ اگر وہ بات کا عیب چیز کا عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے مفقت اس کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کی تجارت کی برکت کو برکت نہیں چاہے ابھی کتنی بھی حرکت ہوا کوئی برکت نہیں ہے تجارت کی برکت ختم اسی لیے آج دیکھیں آپ لوگ کمار پہلے لوگ تھوڑا کماتے تھے گھر کے گھر چلتے تھے تھا کہ نہیں تھا آج بھی بہت بوڑھے لوگ بولتے ہم کو مہینے میں کتنی, تجار... کتنی ہماری تنخواہ تھی دس روپئے پورا گھر کھاتا تھا اور آج کیا ہے دس ہزار لاکھ ہے لیکن سب کے چہرے کیسے ہیں سب کے چہرے رونے والے چہرے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے برکت اڑ گئی ہے اس لیے کہ آج تجارت میں کیا ہو گیا ہے جھوٹ تجارت کا سینٹرل ایکسس ہو چکا ہے مدار ہو گیا اس کے گرد گھومتا ہے پوری تجارت نکالے تو آدمی میں شروع نکالے کسی آدمی بولے سچ بولنا اگر کوئی مالک بولے اپنے مارکیٹنگ ایجنٹ کو تو تھوڑی دیر اس کا منہ دیکھے گا بس اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گیا سچ بول کے تجارت ایسا بھی ہوتا ہے لیکن آج دیکھیں آپ اگر سچ سے آدمی تجارت کریں اس کی تجارت دوسروں سے زیادہ چلے گی کیونکہ لوگ ٹرائی کرنے کو ڈرتے ہیں اس لیے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے فائدہ حاصل نہیں ہوتا آج تجارت میں خوشنما بہت خوبصورت فلوریسنٹ بات کرنا اصل نہیں ہے پروڈکٹ صحیح ہونا چاہیے چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے اس آدمی پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ نواں نقصان ہے جھوٹ کا کہ تجارت کی برکت اٹھا لی جاتی ہے یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو کتاب البیورو میں بیان کیا ہے نمبر دس جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ پھیلانے والا اس کا عذاب کیا ہے اس کا عذاب بعض لوگوں کا یہ سبھی ہوتا ہے چلو بھائی توبہ کر لیں گے جھوٹ کا عذاب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث جس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور متعدد مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو فرشتے آپ کو اٹھا کے لے گئے اور الگ الگ الگ قسم کے لوگ تھے بتایا ان کو کیا کیا آزاد کس کو کس کو ہو رہا ہے ان میں سے ایک آدمی تھا جس کو آزاد کیا ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں انہیں دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے کالا آپ نے اس آدمی کو دیکھا اس کے منہ جو ہے ہوٹ کے کنارے جو ہوتے جس کو کہتے کو چیرا جا رہا تھا پھاڑا جا رہا تھا کناروں کو پھاڑا جا رہا تھا یہ جھوٹی باتیں کرتا تھا لوگ اس کو جھوٹ کو لے کے سارے عالم میں وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا یہ جھوٹا آدمی ساری دنیا میں جھوٹ پھیلنے کا ذریعہ بنتا تھا بھی قیامت <الْقِيَامًا> اس کا منہ جو چیرا جا رہا ہے پھاڑا جا رہا ہے اس کے اور اس کے کے اور کو جو ہے ہے آج کترا جا رہا پھاڑ دیا جا رہا ہے تو یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی ہونے والا ہے اب بتائیے قبر کے اندر بزک کا عذاب جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بعض لوگوں کو قیامت تک ہوتا رہے گا ان میں سے کون ہے جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دے اور ساری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جائے ساری دنیا میں اسی لیے سوچیں کہ جو آدمی جھوٹی حدیث سے پھیلا دے اس کے کتنی سخت بات ہے وہ جان رہا ہو کہ جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بداتے ہے اور ساری دنیا میں وہ عام ہو جائے کتنی خطرناک بات ہے تو یہ عداب اس آدمی کے لیے ہے جو جھوٹ بولے لوگوں میں ہے اور ساری دنیا میں آفاق میں آسمانوں میں وہ جھوٹ پھیل جائے زمین کو دنیا میں جھوٹ پھیل جائے دور دور اس کا منہ چیرا جائے گا برزخ میں قیامت کا عذاب الگ ہے تو اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں کتاب العدب میں روایت کیا ہے تو یہ دس باتیں ہم نے دیکھی صرف دس باتیں نہیں اور بھی ہیں یہ دس کم سے کم ہمارے لیے تل کا اشارتن کا ملا ہے جھوٹ کی برائی میں یہ دس باتیں ہیں جن کی وجہ سے مزید یعنی پختہ بات ہو جاتی ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے اتنی ساری باتیں ہیں ورنہ پہلی بات ہی جو ہم نے دیکھی ایمان کے خلاف ہونا جھوٹ کا یہی جھوٹ کی برائی کے لیے کافی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے جھوٹ کی فیلڈ کیا کیا ہے کہاں کہاں جھوٹ آتا ہے کن کن باتوں میں عام طور سے جھوٹ آتا ہے قرآن و سنت میں کہاں کہاں جھوٹ کو بتایا گیا کہ یہاں جھوٹ یہاں جھوٹ یہاں جھوٹ آدمی بولتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے اس کی برائیاں بھی حدیثوں میں آئی ہیں کہ پلا جگہ آدمی جھوٹ بولے موقع پر آدمی جھوٹ بولے اس طرح کا جھوٹ بولے تو اس کا عذاب کیا ہے اس کی برائی کیا ہے یہ بھی تقریباً دس گیارہ باتیں ہیں ہم دیکھیں گے کیا کیا ہے نمبر ایک اللہ پر جھوٹ بولنا سب سے سنگین جھوٹ ہے کیا آدمی اللہ ہی پر جھوٹ بولے چاہے وہ عقیدے کے سلسلے میں ہو یا حلال و حرام کے سلسلے میں ہو اللہ پر جھوٹ بولنا سارے جھوٹوں میں سب سے سخت جھوٹ ہے کہ اللہ کی ذات اللہ سچا ہے اور ایک آدمی اللہ پر جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرے عقیدے میں اور حلال و حرام میں دین کے سلسلے میں تو اس سے بڑھ کے اور زیادہ سنگین بات کیا ہو سکتی ہے اس پر اس کے جھوٹ بولنے کا بھی عذاب اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قاللہ غنی یہ لوگ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے سبحان وہ تو پاک ہے اس بات سے سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے اللہ کسی کو بیٹا بنائے ایسا ہو سکتا ہے سبحان وہ اس ایپ سے پاک ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے اول غنی وہ غنی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بیٹا باپ کے بعد حکومت چلائے گا جانا اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ ہمیشہ رہے ہمیشہ رہے گا اللہ کے بعد اللہ کی حکومت سنبھالنے کے اللہ کسی کی ضرورت ہے اول غنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو بیوی کی حاجت نہیں ہے کہ بیوی تھی تو بیٹا ہوا یہ جانور کی صفت ہے کہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے جوڑے کی ضرورت ہے اللہ کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو شہوت نعوذ باللہ ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کو نہ بیوی ہے نہ اللہ کو, بیوی ہے نہ اللہ کو بیٹا ہے غنی وہ اس بات سے غنی ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے لہما فما فی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا تو ہے سب اللہ کا ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کچھ کم ہے جو کسی کو اور کی ضرورت پڑے ان دا کم سلطان ان یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی سلطان کوئی ایویڈنس کوئی دلیل ہے اتقولون مالا تعلمون یا پھر حال یہ ہے کہ بے علم تم اللہ پر باتیں بنا رہے ہو بغیر علم کے تم اللہ پر بات گھڑ رہے ہو زبردستی اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو کبھی بلائے اے نبی کہو آپ ان لوگوں سے جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ لوگ کبھی فلاں نہیں پائیں گے ان البین اخترون اللہ کبھی بلا تو لا لائے جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلا نہیں پانے والے ہیں کامیاب نہیں ہونے والے ہیں متا ان دنیا سم علینا مرجیو تھوڑا دنیا کا دنیا کی متا ہے جو ان کو مل جائے گی دنیا کے فائدے ہیں جو ان کو مل جائیں گے لیکن پلٹ کے تو ہماری پاس آنا ہے ہم پہ جھوٹ بول کے بھاگو گے کہاں پر اللہ پر جھوٹ بول کے جائے گا کہاں آدمی تھوڑا دنیا کی موج مستی کر لے گا یہاں کی عزت یہاں کے خزانے یہاں کی پوسٹ گدی مل جائے گی لیکن پلٹ کے جانا کدھر ہے اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے متا دنیا علئی نہ مرجو تم منزی ادابی اداب شدید ابی مقان پھر جو کفر یہ کیا کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں اس کے بدلے اللہ تعالی سخت دردناک عذاب ان کو چکھائے گا عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے اور اس طرح سے بہت سارے جھوٹ لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں گھڑے عقیدے کے کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے کہ ان کی قبر پر جا کر اللہ سے مانگیں گے تو ہی ملتا ہے ان کی قبر قبر پر جا کے کر قربانی کریں گے بابا خوش اور اللہ بھی خوش اس طرح کے جھوٹ گھڑ کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء کو اپنے خزانے دے رکھے ہیں اور وہ جو چاہے اس میں سے خرچ کریں یا بابا اللہ سے ضد کر کے منوائیں گے اور چاہے ہم کتنے ہی پاپی کیوں نہ ہو ریس کے گھوڑے بھگا رہے ہو اور جوئے کے اڈے چلا رہے ہو بابا کی چادر چڑھا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے ایسے جھوٹ جو اللہ پر گھڑتے ہیں چاہے وہ عوام ہو یا وہ مقررین ہو ایسے لوگ جو بھی ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کیونکہ اللہ نے عیسائیوں کا جھوٹ بیان کیا اور اس کے بعد عمومی طور پر بیان کیا کہ جو بھی جھوٹ گھڑتے ہیں یہ دنیا کی متا جمع کر لیں پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے پھر جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کو دردناک عذاب چکھائے گا تو یہ سارے جھوٹوں کے لیے جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں سورہ یونس آت نمبر 68 سے 70 تک کی بات ہے دوسری جگہ حلال و حرام کے بارے میں بھی آدمی لاپرواہی میں جھوٹ بول دیتا ہے کبھی جانتے ہوئے کبھی انجانے میں کبھی عزت بچانے کے لیے حلال ہے حلال ہے کبھی تکوے کا جوش آتا ہے زبردستی حرام کر دیتا ہے لوگوں پر تو آدمی جو ہے حلال و حرام میں اپنی طرف سے فتوی دیتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے بغیر علم کے فتویٰ دینا اور لوگوں پر حلال اور حرام قرار دینا یہ جھوٹ ہی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو بہادا حلال حرام اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اللہ کے بارے میں یوں نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے یوں ہی اپنی طرف سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال آرام ہے ان البین جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ فلا نہیں پائیں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے متا ان قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے یہ حاصل کر لیں گے و لہم اذب لیکن ان کے لیے آخرت میں کیا ہے بڑا دردناک عذاب ہے یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 116-117 ہے تو ان دو آیتوں میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے چاہے عقیدے کے سلسلے میں ہو یا حلال و حرام کے سلسلے میں ہو یہ کامیاب نہیں ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا تو ایک صورت یہ ہوئی جھوٹ کی ایک شکل اللہ پر جھوٹ بولنا عقیدے میں یا حلال و حرام میں دوسرا جھوٹ دوسری جگہ لوگ کہاں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا ہاں فرمایا جھوٹی حدیث گھڑنا یہ بھی دوسرا دوسری شکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکذیب علی البخاری نے العلم میں اس کو روایت کیا اور امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو روایت کیا مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو لا تقدیب علی مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ گھڑتا ہے وہ ضرور جہنم کی آگ میں جائے گا فلی جنار وہ جہنم میں جائے گا تو نبی پر جھوٹ بولنا یہ بھی دوسری شکل ہے نبی پر جھوٹ بولنا ایک تو حدیث میں ہوتا ہے ایک خواب کے بھی اندر ہوتا ہے آگے آ رہا ہوں میں حدیث میں گھرنے کی ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں اللہ کی رسول سے فرماتے ہیں جھوٹ بولنا وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور پر جھوٹ بولا جائے کسی اور آدمی کے بارے میں جھوٹ بولا ہمارے چچا انہوں نے شیر مارا ہے جنگل میں جاتے تھے بغیر بندوق کے اور شیر مار کے آتے تھے اچھا بول دیا بھائی بڑے بہادر پہ شیر کے ساتھ جنگ کرتے تھے کیا ہمارے نانا شیر پہ بیٹھ کے بازار میں ترکاری لانے جاتے تھے کچھ بھی بولتے آدمی کچھ بھی بولتا ہے آدمی کچھ بھی جھوٹ بولتے تو اس کا جھوٹ یہ اس کی ذات تک اس کی تک محدود ہے وہ دین نہیں بنتا ہے لے سک لے سکے بن علیہ انیا لے سکا کدی مجھ پر جھوٹ بولنا دوسرے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے کیوں اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو آپ کی کہیں بھی بات دین بن جاتی ہے آدمی اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے جھوٹ بات بول دیا اب کوئی آدمی اس کو سنے گا اس پر سنت پر سنت عمل لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں اس سے لوگ عقیدہ اخذ کرتے ہیں اس سے حلال و حرام اخذ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے اس کا نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے اس کی سنگینی اور زیادہ بڑی ہوئی ہے اسی لیے آپ نے فرمایا منقد اب علیہ متعمدن من النار جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ ٹھکانا میں بنا لے وہ جیسے اپنی خود بکنگ کر لے جہنم میں کتنا سب جملہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے یعنی جہنم میں جائے گا خود چن لے کون سے گھر میں جانا ہے جہان میں کیا آداب چاہیے تو یہ بخار مسلم کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا یہ بہت سخت بات ہے تو ایک تو صورت یہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ گھڑے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی چھوٹا خواب لوگوں سے بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ فلانے بابا کی درجگاہ پہ چادر چڑھا میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا اوہ ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا کہ تم میرا ٹکٹ بک کر لینا میرا ایروپلین کا ٹکٹ بک کرنا طاہر قادری ہیں نا بیان آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملے گا جھوٹا خواب رو رو کے بیان کر رہا ہے کہ میرا ٹکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکٹ بک کرنے کے لیے مجھ کو آپ نے خواب میں کہا اور سارے جو ہے ملک میں چندہ جمع کر رہا ہے پڑوس کے ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چندے کی ضرورت ہے ٹکٹ جانے پلین سے آئے تھے جھوٹا آدمی ہے اللہ ہدایت دے لو جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے بعض خواب ہیں اب اللہ ہی جانتا ہے اس لیے کہ دیکھیے اس کی خواب میں تو ہم جا کے دیکھتے نہیں ہیں کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے لیکن بعض باتیں اس کی قرائن ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہے جھوٹ کی بدبو ہوتی ہے جو سمجھدار لوگوں کو محسوس ہوتی ہے برابر پکڑتے ہیں جانور جا کے چھپ جائے پلنگ کے نیچے لیکن دم بہار تو پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا پکڑا جائے گا بعض بیان کرتے پرانی جماعت میں جا اللہ کے نبی صلی اللہ سے ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہا کہ لو اپنے برتن لو اپنا کپڑے لو چلو فلانی جماعت میں جائیں گے اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں بہت ساری جھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھونپ دیتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے کام چلانے کے لیے آدمی کرتا ہے یا بعض لوگ کیسے کرتے ہیں کہ والد صاحب خواب میں آئے تھے اور کہا کہ جائیداد کا اتنا حصہ گڈو کو دے دو گڈو کون میں گڈو ہاں اچھا جائیداد چاہیے بہت رو رہے تھے کہا کہ تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اس کو ایک لاکھ اور زیادہ دینا چاہیے ان لوگوں نے ہر ایک سے ایک لاکھ زیادہ میں ہوتا تو ایسا کرتا اچھا حساب نے آ رہے خرچہ کرنے کے ٹائم پہ دواخانے کے خرچ کے ٹائم پہ کبھی نہیں بولا جائداد بٹنے کے ٹائم پہ برابر حساب نے آ رہے ہیں جاگتے نے کبھی نہیں سنا ان کی بات جھوٹے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں تھا قیامت کے دن اس کو سزا کیا ہوگی اس کو سزا دی جائے گی कि دو بیج میں وہ گرہ لگائے شعی लगाए جو ہے یعنی بیجوں کے اندر بیج میں آپ لگا سکتے ہیں جیسے آپ آج کو کہا جائے آپ آپ کے جو شرٹ کے جو دو بٹن ہیں دو بٹن لیجیے اور دونوں میں گرہ لگائیے لگا سکتے ہیں کھجور کی دو کٹریاں آپ کو دے دی جائیں دونوں میں گاٹھ مارو کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے امپاسبل تو اس کو کہا جائے گا دو بیج ہیں ان دو بیج میں مار کے بتا کیونکہ تو نے ایسی بات بیان کی جو ہوئی نہیں تو ایسا کام کر کے بتا جو ہو ہی نہیں سکتا سزا اس کو ایسی ملے گی اس لیے کہ اللہ کے پاس سزا ویسی ہی ملتی ہے قرآن کریم میں احادیث میں بہت سارے گناہوں کی سزا بتائی گئی ہے سزا بے آئین ہی اس کے گناہ کی طرح ہوتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کی دلیلیں دیکھ کے نظر انداز کر دیا قیامت کے کی دن اندھا اٹھے گا اندھا اٹھے گا جس نے دنیا میں پرداپوشی کی نہیں ایپ ڈھانپا قیامت کے دن اللہ اس کا ایپ ڈھانپے گا نیکی کا بھی بدلہ اس کے مطابق ملتا ہے اور گناہ کا بدلہ بھی اس کے مطابق ملتا ہے تو جس آدمی نے دنیا میں جھوٹ بولا تھا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لگاؤ گرہ آپ ان دو بیجوں کے اندر اور وہ نہیں کر پائے گا اللہ کے نبی صبح اللہ سے فرماتے ہیں اللہ پہل نہیں کر سکتا وہ نہیں کر پائے گا کر ہی نہیں پائے گا تو یہ تیسری صورت ہے جھوٹا خواب یہاں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں خواب کے سلسلے میں نمبر چار تجارت میں جھوٹ بولنا جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کی اور ایک برائی کیا ہے یہ تو دیکھا آپ نے دنیاوی نقصان ہے تجارت کا کہ جھوٹ بولنے سے برکت چلی جاتی ہے بس اتنا ہی ہے نہیں اور بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی اسماعیل ابن عبید ابن رفا نے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی رفا سے روایت کرتے ہیں صاحب یہ صلی اللہ علیہ مسلح نماز ادا کرنے کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کے لیے فر ان سا آپ نے دیکھا لوگ تجارت کر رہے ہیں لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہیں آپ نے کہا اے بزنس مین بزنس بزنس مین لوگو اے تاجرو یا معاشرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کا ہوں الی جب آپ نے کہا اے و یا شرط آپ نے آواز دے کے کہا سارے کے سارے بزنس میں لگے ہوئے تھے صحابہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے فوراً سب نے اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں کیا بات ہے خاص بات بیان کر رہے ہیں سب کی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کا دھیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیامت کے دل تاجر فاجر بن کے آئیں گے فاجر کس کو کہتے ہیں ایک دم پرلے درجے کا گناگار فاجر اس کو تاجر قیامت کے دن اللہ کے پاس فاجر ہوں گے یہاں پر تجار کہا جو بہت بڑے بڑے بزنس مین گناہ گناہگار قسم کا آدمی فاجر کا اوپر کا فجار ہے پلورل ہے یوم القیامت علام الا من اتق و وبر وصدق ہاں وہ نہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں اور سچ بولتے رہیں ان کو چھوڑ کے سب کے جب تاجر قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی گنتی فاجروں میں ہوگی ان کا لقب ان کا لیول کیا ہوگا ہے فجار جار ہو گئے تو لیکن جو سچ بول کی تجارت کرے جو نیکی کرے یعنی اپنے گاہکوں سے یا جن سے اس کا قرض آنا ہے ان سے نرم سلوک کرے احسان کا معاملہ کرے جھکتا تولے یہ سب برہ میں آتا ہے نیکی کا معاملہ کرنا بھلا سلوک کرنا اور اللہ سے ڈرنا خیانت سے جھوٹ سے دھوکے سے وغیرہ وغیرہ ظلم سے تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کے سارے کے سارے تاجر کیا ہوں گے خود بن کے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو یہ قیامت میں جھوٹ کی وجہ سے ہوگا اسی طرح سے عبد الرحمان ابن شبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تو حلال کیا ہے نا تجارت کو ایسا پیسا تاجر فاجر کیسے یعنی تجارت گناہ ہے اللہ ہی نے تو تجارت کو حلال کیا ہے تو تاجر کیسے فجار ہوں گے گناگار کیسے ہوں گے تجارت تو حلال ہے اولیس قد احل اللہ کہ اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے قال بلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ہاں تجارت حلال ہی ہے بے شک تجارت حلال ہے لیکن اولا کن فیکذبون لیکن تاجروں کا حال کیا ہے باتیں کرتے ہیں تجارت کی تو جھوٹ بولتے ہیں وہ اخلیف اور کسمیں کھاتے ہیں جھوٹی جھوٹی کسمیں کھاتے ہیں اور گنا کی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں کیسے بولتا نا اللہ کی کسم مجھ کو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ایسا ہوتا کیا جھوٹ بولتا ہے کتنے تاجر ہیں صاحب ہم کو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہمارا نقصان اور چلو تم کو نقصان میں دے رہا ہوں تم بھی یہ یاد کریں گے اچھا جھوٹ اور کما رہا دس روپیہ تو ملا ہوگا کم سے کم جھوٹ بول کے آدمی تجارت کرتا ہے تو یہ مسنط احمد اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے اور شیخ البانی نے سے ترغیب میں اور اسی طرح سے صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے جھوٹ کی وجہ سے کہا قیامت کے دن تاجر اللہ کے نزدیک فجار کی گنتی میں آئیں گے تو تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کا نقصان بھی آپ نے دیکھا قیامت کے دن فاجر کہلائیں گے نمبر پانچ جھوٹی قسم کھانا تاکہ دوسرے کا مال ہتھیار لے اگر کیس جائے کورٹ میں قسم کھا کے بولتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کی سوا کچھ نہیں کہوں گا میری زمین ہے میری گاڑی ہے میرا یہ ہے میرا پڑا ہے میرا پیسہ ہے میری جائیداد ہے ہاں میرے نام پہ تھی جی جھوٹی بات کرنا جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہتھیار لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہتھیار لے لک اللہ اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ بہت غصہ ہوگا قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا اللہ بہت غصہ ہوگا اس آدمی سے جس نے اللہ کی قسم کھا کے کسی کا مال جھوٹے طور پر ہڑپ لیا اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے اسی طرح سے حاکم کی ایک روایت ہے الفاظ تھوڑے الگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا نقصان فرماتے ہیں جھوٹی قسم کا آپ فرماتے منقمال مسلم ان کا بیبہ جھوٹی قسم کھا کے جو کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے تو سودا فی قلبی لاگا یہ روحاشی ان علاوں میں قیامت جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے اس کے دل پر ایک کالا دھبا ایسا لگ جاتا ہے قیامت کے دل تک وہ دھبا کوئی چیز اس کے دل سے ہٹا نہیں سکتی ہے کچھ بھی کر لے کچھ بھی کر لے قیامت تک وہ دھبا اس کا نہیں ہٹ سکتا اس کے دل سے جو جھوٹی قسم کھا کے مسلمان کا مال ہڑپا ہے جھوٹی قسم کھانا مال ہڑپنے کے لیے اتنا سخت گنا ہے کہ دل کا دبا دھلتا ہی نہیں ہے اسی طرح سے اور بھی روایت اس باب میں آئی ہیں تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی عام طور سے لوگوں میں یامن میں ہوتا ہے لوگ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی قسم اور بعض اوقات تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا بچے کی قسم گڈو کی قسم چننو کی قسم کوئی قرآن کی قسم کوئی تمہاری قسم کہہ دے تو کیا کریں گے جھوٹی قسم جھوٹی قسم تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے آدمی اپنی بات کو منوائے دوسروں کا مال ہڑپ کر لے اتنا سخت گنا اللہ کے نزدیک ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس پر بہت غصہ ہوگا نمبر چھ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے یہ کسی پر بہتان لگا دینا جھوٹا الزام جھوٹی تہمت لگانا یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے لوگ اس میں بھی کرتے ہیں کبھی چھوٹی بہتان ہوتی کبھی جھوٹی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے سور انور ان آیت نمبر تیئیس چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الودی ارمون المقصناط الغافلات المؤمنات <مؤمان> وہ لوگ جو بھولی بھالی شادی شدہ یا پاک باز عفت والی اچھے اخلاق والی پاک دامن اپنے آپ کو بچا کے چلنے والی محسنات ان کو کہتے ہیں شادی شدہ کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ شادی شدہ ہونا گناہ سے بچا لیتا ہے انسان کو اور جو اپنے آپ کو بچ بچا کے چلتی ہوں بےچاری ایسی عورتیں جو بد اخلاقی سے اپنے کو بچا کے جیتی ہیں ان لبین اور مون المقصناط الغافلات المؤمنات جو بھی دو ایمان والی پاک دامن بولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جھوٹی تہمت لگاتے ہیں لعنوا لانت ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آدمی کتنی آسانی سے بولتا نا وہ عورت اچھی نہیں دکھتی بابا اپنے کو کچھ تو گڑبڑ دکھتا اس عورت کا بیٹھے بیٹھے بیٹھا چوک میں اب بیچاری معلوم نہیں دینی درس میں جا رہی ہوگی بےچاری معلوم نہیں کسی رشتے دار سے ملنے جا رہی ہوگی یا کچھ اور مسئلہ ہوگا اس کا دوا کھانے جا رہی ہوگی لیکن اس نے بیٹھے بیٹھے دیکھا یا فلانی عورت ہے کچھ کام کرتی ہے اس کا اپنا کچھ مسئلہ ہے جھوٹی تہمت اس پر لگا دی جس کو کچھ کام نہیں ہوتا اس کو پورے گاؤں کا کام ہوتا ہے چوک میں بیٹھ کے پورے گاؤں کی فکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو کہا جاتی روکا روز دیکھتا ہوں اب اس کو کیا من کہا جاتی بیچاری اس کا ہوگا کچھ روزانہ ڈاکٹر کے پاس روزانہ انجیکشن لینے جاتی ہوگی تو روز جاتی یہاں سے برابر دیکھتا مسئلہ کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا کچھ تو گڑبڑ ایک دن جا کے دیکھنا پڑے ہوگا اب اچھا یہ کام کرتا رہتا ہے انسان اندر نہیں جاگتا ہے کوئی باہر جاگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے لو دنیا والا ان پر لائنت ہے دنیا میں اور آخرت میں وہیم اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی بہت ہی سنگین عذاب اللہ کے پاس دیا جائے گا یو متشحد والم وہ ارجن ہو بیما کان یا ان کی کرتوت کا ان کی کرتوت کی گواہی اس دن قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں دیں گے جنہوں نے ہٹا گیا وہاں سے جھاگ کے دیکھا تھا چوکشی کرنے کے لیے تحقیق جاسوسی کرنے کے لیے چل کے جس کی جاسوسی کے لیے پیچھے گئے تھے اور جنہوں نے جھوٹی زبان اپنی استعمال کی تھی کسی پر تہمت لگانے میں قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان پر لانت ہے اور ان کے لیے عذاب ہے تو جھوٹی جو ہے تہمت کسی عورت پر لگانا یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے چھوٹا معاملہ نہیں ہے اس لیے کسی بھی پاک باز عورت کے بارے میں گفتگو کرنے میں آدمی بہت ہی احتیاط کرے اسی طرح سے کسی پر بھی تہمت لگا دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی سخت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عرا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتا برون تم کو معلوم غیبت کیا ہے جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں کالو اللہ رسول عالم صاحبان کا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کالا دکھر کا اقا کا بیما کرا آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے طریقے پر کرنا کہ اس کو پسند نہ ہو یہ غیبت ہے اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ڈسکس کرنا کہ اگر سامنے کیا جاتا تو اس کو برا لگتا تو یہ کیا ہے اس کو غیبت کہتے ہیں کئی آفور ائی تھا انکان فی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس بارے میں تب بھی انقان فقط اقتب اقتب چاہوں کہ اگر وہ برائی تیرے بھائی میں ہے اور تو اس کا تذکرہ کر رہا ہے تبھی تب تو وہ ہے اور اگر نہیں برائی وہ علم یقن فی فقط بحتہ اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور تو بیان کر رہا ہے پھر تو یہ تو بہتان ہو گئی یعنی اگر برائی ہے پھر بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہے پھر بھی برائی ہے اور اگر برائی نہیں ہے تو اس کے اوپر توہمت لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ بہتان ہے غیبت سے زیادہ سخت ہے اور غیبت کی سزا کیا ہے غیبت کی سزا شروع ہوتی ہے جب ہاتھ جھاڑ کے لوگ دفن کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے اس کی سزا شروع ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ابن ماجہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں بھی ہیں آپ نے دیکھا دو لوگوں کا عذاب ہو رہا ہے ایک کو اس لیے کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرے کو غیبت کیا کرتا تھا ابن ماجہ کے الفاظ غیبت کرتا تھا تو غیبت کا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے غیبت کا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے بہتان کتنا خطرناک ہوگا بہتان میں مستقل درس لوں گا انشاءاللہ بہتان پر بھی قبض اور یہ ساری شکلیں جو اس کی ہیں لیکن بہتان کو بہتان کیوں کہتے ہیں بوہیتا سے ہی یہ بہت یعنی بہت کے معنی ہوتے ہیں ایک دم چکرا جانا ایک دم تاجب میں آ جانا ایسا جب آدمی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بوہیتا وہ ایک دم ہکا بکا رہ جانا جس کو کہتے ہیں ایک دم آدمی اس کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے یعنی کسی آدمی بولا بولا بھالا آدمی ہے بیچارہ وہ کہیں جا کے چائے پی رہا تھا کوئی آدمی آ کے اس سے کہے کیا کل تم شراب پی رہے تھے ہاں کون بولا تو؟ وہ بولا نا وہاں جا کے چائے پی تو ایک دم آدمی کیا ہو جاتا ہے ایک دم ایک دم چونک جاتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے وہی وہ تھا اس کو کہتے ہیں تو بہتان اس کو اس پر سے بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں ایسی بات کہ اگر اس کے سامنے آئے تو پیروں تلے زمین نکل جائے مہک اپ کیا میک اپ کیا ایسا تو اس طرح سے جو ہے کسی پر جھوٹی بات بتانا تو مت لگا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بہتان اس پہ میں مستقل ایک درس دوں گا ان اللہ تو جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ساتویں چیز وقت ہمارے پاس بہت کم ہے ساتویں چیز جھوٹی گواہی دینا کہ ایک آدمی کہیں موجود نہیں تھا گھر کے جھگڑے چل رہے ہیں رشتہ داروں میں ہاں انہوں نے ایسی گالی دی تھی جھوٹی بات क्यों इसलिए कि इनसे अपना खर्चा पानी चलता है अगर इनके फेवर में नहीं बोलूंगा हाँ बोला तो था ऐसा उसने हालांकि इसने नहीं सुना है और एंड में ब्रैकेट में लगा दिया शायद शायद बोला था ऐसा कुछ तो, तो शायद लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं ऐसे इसमें शायद को भी परमानेंट लिया जाता है डेफिनेटली लिया जाता है हाँ शायद उसने तुमको गाली दी थी आप बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका اس کی بے یقینی کا امپیکٹ پڑے گا یا یہ اس کا اثر ہوگا کہ ہاں تھا اس کا تو طرح سے جھوٹی گواہی دینا بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر خبردار کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤ گناہ گناہ میں بڑا گناہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کتنا سیریس ہے کینسر اور ایڈس کی جیسا بیماری بخار آیا سردی کھانسی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بیماری ہے سردہ دورہ یہ بھی بیماری ہے لیکن کینسر اور ایڈس جیسا معاملہ ہو ایک دم خطرناک بیماری تو یہ ایسے اکبر القبائر معاملہ اس کا ہے بڑے گناؤں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤ تین بار آپ نے پوچھا کالو بلا یار رسول ابا آپ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتلائیے کارا علی شراک اللہ کے ساتھ شرک کرنا کول والدین اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا وہ جلس و متا کے آپ آب،, اب تک تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تکیے وغیرہ سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا یہ بڑا گناہ ہے پھر آپ ٹیک چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اللہ وقول ضور اللہ وقول زور خبردار جھوٹی بات جھوٹی توہمت جھوٹی گوائی جھوٹی گواہی آپ بار بار کہتے جھوٹی گوائی جھوٹی گواہی آپ بار بار کہتے رہے صحابی کہتے ہیں فما ضال یو کری روحا ہتا کلنا لئی آپ <سؤال> بار بار کہہ رہے تھے جھوٹی گواہی خبردار جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی بار بار کہہ رہے تھے ہمارے دل میں ایسا لگنے گا کا, کاش کہ آپ چپ ہو جائیں ہاں ہم کو سمجھا بس ٹھیک آپ کیوں اتنا اتنا اتنی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں کاش کہ آپ چپ ہو جائیں ہم کو ایسا لگنے لگا کیونکہ ایک چیز کو ایک انسان بہت سنگین لیتا ہے تو بار بار بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی نہیں جھوٹی گواہی خبردار جھوٹی گواہی بچو جھوٹی گواہی سے بچو بار بار کہا ہوگا تو آپ چپ ہو جائیں سمجھا ہم کو سمجھ میں آ گیا کیوں تکلیف آپ لے رہے تھے کیوں اتنا آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں کہنے میں کتنا سیریس ہوگا جس کو اتنا سیریسلی کہا گیا جھوٹی گواہی اتنی خطرناک ہے اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آٹھویں چیز جھوٹا گائیڈنس یہاں جانا ہے یہاں جاؤ بہت سارے لوگوں کی مزاق میں عادت ہوتی ہے کوئی مسافر آیا فلانا کہاں رہتا ہے بولے اس کو کام پہ لگائیں گے چلو وہاں رہتا ہے اب وہ رہتا ہے یہاں پہ یہاں ہائی وے پہ ہے کسی کو پوچھا ادھر ہے وہ رستہ بولے ادھر ادھر جاؤ وہ گیا سو کلومیٹر کے بعد معلوم پڑا اس کو لگتا ہے تو جھوٹی رہبری یا کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرے یہ اسپاٹ اچھا ہے کیا اس کی دکان کے لیے نہیں نہیں, نہیں یہ اسپاٹ اچھا نہیں ہے وہاں اچھا ہے کیوں آپ کا اسپاٹ ہے آپ کی دکان وہیں پہ ہے یہاں دکان نہیں چلتی ہے وہاں ڈالو کیوں آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ یہ کمپٹیشن میں آئے گا یا آپ نہیں چاہتے کہ ترقی کریں یہ ترقی کریں کون سا کورس کروں بولے جاؤ کچن کا کورس کرو کوئی دوسرا کورس بتا دیا اس کو ایسا جو اس کے فائدے کا نہیں ہے تاکہ خراب برباد ہو, اس کی لائف خراب ہو. رانگ گائیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے نا یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشارل فی غری فقد خان جس نے اپنے بھائی کو رہبری دی جب اس نے اس سے مشورہ کیا ایک ایسی چیز کی طرف وہ جانتا تھا کہ بھلائی کسی اور چیز میں ہے تو اس آدمی نے اس کے ساتھ خیانت کی اس پر گناہ خیانت کا اس پر گناہ کیا ہوگا خیانت کا گناہ ہوگا اس کو امام ابوداؤد اور حاکم نے روایت کیا اور شیخ الدبانی نے اس کو حسن کا سہیل جامع صفیر میں نمبر نو جھوٹ کی شکل وعدے میں جھوٹ ایک بعد میں آدت ہوتی ہے جھوٹے وعدے کر کے اپنا کام نکال کے لینا بعد میں بولنا سوری نہیں ہو پایا تو پکا وعدہ ہو جائے گا آپ کا کام اور اپنا کام نکال لیا اس کے بعد میں کوشش تو کیا میں نے حالانکہ کچھ بھی کوشش نہیں کیا تھا جھوٹا وعدہ کیا تھا ٹائم پیریڈ کے لیے اپنا کام اس نے کر دیا اور اس کا کام اس نے نہیں کیا کام پہ اس کو لگا دیا جھوٹا وعدہ جھوٹا وعدہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے جھوٹا وعدہ کس کو کہتے ہیں وعدہ کرتے وقت وعدہ پورا نہ کرنے کی نیت ہو جھوٹا وعدہ بولتے کس ہاں کرتے وقت نیت ہو کوئی مصیبت آ جائے کوئی عذر آ جائے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے یا میں یہ کام آپ کا کر دوں گا کوئی عذر آ گیا آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یا آپ ٹریفک جام ہو گئے آپ نہیں وقت پہ پہنچ پائے میٹنگ میں تو یہ عذر ہے آپ کی نیت تھی کوشش تھی یا آپ بھول گئے لیکن وعدہ کرتے وقت دل میں پورا کرنے کی نیت نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جھوٹا وعدہ عبد اللہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ام یومن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا میری والدہ نے ایک دن مجھ کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہی میں تھے فقالت ها تعال فکالتھ میری والدہ نے ادھر ادھر ایک چیز دیتی ہوں ادھر ایک چیز دیتی ہوں فکال رسول اللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارت ہی انتو کیا دینے والی چیز تمہارا ارادہ کیا تھا دینے کا سچ مچ میں دینے کا ارادہ تھا یا بلانے کا تھا ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا ادھر ایک چاکلیٹ دیتا ہوں جو بچہ ہاتھ میں نہیں آتا اکثر وہ چاکلیٹ کے نام سے آ جاتا ہے پٹائی کرنے کے لیے ادھر یہ لے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک چیز ہے کیا ہے کیا ہے بچہ آتا پھر آیا تو پکڑا اب مل رہا ہے جا میرے کپڑے پریس کر کے لا جا اخبار لے کے یہ نہیں کرتا سب کو معلوم ہے ان کی والدہ نے کہا ادھر تجھ کو ایک چیز دیتی ہوں آپ نے کہا کیا دینے کا ارادہ تھا کچھ مطلب پکا ارادہ تھا دینے کا کھجور دینے والی تھی مطلب لٹری سچ مچ میں میں دینے والی تھی میرا ارادہ تھا کھجور اس کو دینے والی تھی اس نے اس کو بلایا فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تو اتنی بات, کی بت اگر تو اس کو نہیں دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے اگر تین دیتی تیرے اوپر جھوٹ لکھ دیتی بچہ تو جھوٹ بولنے کے لیے ہمارا جو ہے تختہ مشق ہوتا ہے کتنے کام ہم بچوں سے کراتے جھوٹے وعدے کر کے کرتے ایک کام کر یہ کر تج کو آئس کریم دوں گا اچھا شام کو آئے بچے کو یاد رہتا کیونکہ لینے والا ہے نا دینے والا گنجاتا لینے والے کو یاد رہتا. ابوا آپ نے کہا تھا آئس کریم کتنا آئس کریم کھائے گا روز کھائے گا اچھا تو بولا کیوں پاس ہوگا تو اس کو یہ دلاؤں گا میں پاس ہو گئے اچھے مارک سے آیا اگلے سال پھر اگلے سال پاس ہونا اگلے سال دلائیں گے کتنے جھوٹے وعدے کر کر کے کام بچوں کو جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں ماں باپ اگر ہر گھر میں سچے ہو جائیں بچے سچے ہو جائیں گے تو یہ حدیث میں نے ذکر کی یہ مس احمد اور ابو داود کی ہے झूठ बोलता है कि नहीं बाहर से कोई बैल बजा रहा है घर पे बेटे को बोलता है जा बाहर बोल अबू नहीं है घर पे अबू नहीं है घर पे कितने लोग हैं फिर बेटा भी बात नहीं बोलता अबू मैं एक्स्ट्रा क्लास है मेरा जरा आज मैं देर से आऊँगा अच्छा और फिल्म देखने गया है अबू स्कूल में कुछ पैसे मंगाए हैं टीचर ने पचास रुपये सौ रुपये मंगाए हैं ठीक है अबू जर्नल लेनी है ये लेना है वो लेना है فکر ہی جا رہی ہے ابو کو بھی برابر کرتا ہے جیسا ابو نے کیا جد و لا ساتھ جھوٹ جائز نہیں ہے نہ سوچ سمجھ کر اور نہ مذاق میں وَلَا اَن وَلَدَهُ لَا يُنجز له. اور نہ یہ جائز ہے کہ آدمی اپنے اولاد سے ایسا وعدہ کرے کہ اس کو پورا نہیں کرنے والا ہے وعدہ کرے اور پورا نہ کرے یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے امام الباری نے العدب المفرت نے اس کو روایت کیا ہے دس مذاق میں جھوٹ بولنا ہے مذاق میں جھوٹ بولنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جس میں جوک بھی آتا ہے جوکس کیا ہوتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے اور خاص طور سے کسی کا نام لے کے جھوٹ ہو تو پھر تو جھوٹ ہی کسی کا نام بنا کے بول دیا اپنا بنا کے بول دیا کچھ بھی تو جھوٹ بولنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد اور حاکم نے حسن حسن بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں سے بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ ان کو ہتائے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے بربادی ہے اس کے لیے بربادی ہے اس, اس کے لیے تین بار بربادی کہا اللہ کے نبی صلاح سے کس کے لیے مذاق, مذاق مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے اور مذاق میں بولے پرابلم کیا ہے پرابلم ہے وئی اللہ و بربادی ہے اس کے لیے بربادی اس کے لیے تین بار تو یہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے نمبر گیارہ تکلف میں جھوٹ بولنا आइए खाने के लिए खा लिया मैंने नहीं खाया था बोलते ना लोग आइए चाय लेंगे नहीं मैं चाय नहीं पीता और चाय का दीवाना है चाय के बगैर शेर याद नहीं आता है झूठ बोलता तकल्लुफ के तौर पर झूठ बोलना अपनी अना की वजह से झूठ बोलना या मैं क्यों झुकू और मैं क्यों किसी का खाऊं मैं क्यों ये करूं इस तरह की बात लोगों में होती है ना इसका نہیں نہیں نہیں ہم نے ہم نے اس طرح کا جھوٹ تو یہ جو ہے تکلف کے طور پر جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے اصنا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعتی ابی اللہ کے نبی صلی ص ہمارے ہاں آئے تو ایک دودھ کا برتن دیا گیا پینے کے لیے آپ کو فکالا اتش ربنا پیوگی لا ہی ہم نے کہا ہم کو بالکل چاہت نہیں ہے ہم کو چاہ نہیں ہے دودھ اور اپنے دودھ بہت قیمتی چیز مانا جاتا ہے ہم کو چاہت نہیں ہے فکال الاج میں آپ نے کہا جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو پیٹ میں تو بھوک لگی ہے اور اوپر بھوک نہیں ہے مجھ کو بالکل جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو تو پینا ہے پی لو یہ مت کہو ہم کو چاہت نہیں ہے معلوم ہے چاہت ہو رہی ہے بھوک لگی ہے دن بھر کا بھوکا آدمی ہے بالکل بھوک نہیں ہے ایسا ہوتا کیا تو آپ نے کہا اللہ تجمین کریبن وجو اس کو امام احمد اور ابن ماجہ کیا یہ حدیث حسن ہے سہیل جامع سغیر میں شیخ اس کو حسن کہا ہے تو یہ جھوٹ کی شکلیں ہیں جو عام طور سے جھوٹ بولا جاتا ہے آخر میں میں وسائل بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس سے بچیں اس لیے کہ بیماری پہ گفتگو اور علاج نہ ہو تو کچھ اس میں مزہ نہیں رہے گا کہ کیسے بچیں نمبر ایک دعا کریں اللہ سے اللہ سے آدمی دعا کرے جھوٹ سے بچنے کے لیے سچ کی دعا کریں شداد ابن رضی اللہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ نے جب تو دیکھے کہ لوگ سونے چاندی جمع کرنے میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کلمات کو جمع کر ان بات کو یا ان باتوں کو اپنے لیے خزانہ بنا جب لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنائے ہوئے ہوں کیا وہ باتیں کیا وہ باتیں ہیں کیا کلمات ہیں یہ دعا ہے کون سی دعا ہے کیسی دعا ہے سنیے الامر تفل وظیم الرشد اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکموں پر تیرے دین پر ثابت قدمی کی توفیق مجھ کو دے, دے اور وہ لذیم رشد ہدایت پر پختگی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق ادا فرمائے ہے ڈھالا نہیں ایک دم پکا مضبوط دین وہ اس کا مجبا سے اے اللہ وہ چیزیں جو تیری رحمت کو لازم کر دیتی ہیں تیری رحمت مل کے رہتی ہے ایسی چیزیں مجھ کو دے اور وہ ازا اور ایسے بڑے اعمال جن سے مغفرت ہوتی ہے ایسے ذریعے مجھ کو دے دے وہ اسلو کا شکر نعمت اک وہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری نعمت کے شکر کی توفیق اور تیری عبادت اچھی طرح سے کرنے کی توفیق وہ پیاری دیکھیے وہ اسلو کا کل بن سلیمن اے لاہ میں تج سے مانگتا ہوں کل بن سلیمن و اللہ مجھ کو ٹھیک ٹھاک اچھا سا ایک دل دے دے کلب سلیم اس کو عطا کر اور سچی زبان مجھ کو دے دیکھیے یہ دلیل ہے سچی زبان اللہ سے مانگنا چاہیے وہ اسل کم ان خیر مات عالم وہ اعودبی کم ان شرمات علم اہ اللہ جو چیز تیرے علم بھلائی ہے مجھ کو دے اے اللہ جو تیرے علم برائی ہے بچا مجھ کو ہم تو نہیں جانتے ہماری بھلائی کس میں ہماری برائی کس میں, برائی کس میں ہے تو جو تیرے علم میں بھلا ہے بھائی جو تیرے علم میں برا ہے شر بچا و آج تک کا اور جو کچھ تو جانتا ہے میری غلطیاں ہیں ان ساری غلطیوں سے میں استغفار کرتا ہوں کیونکہ بعض اوقات آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میری اپنی غلطی کیا ہے تو جو تو میرے بارے میں جانتا ہے غلطیاں میں تج سے مغفرت چاہتا ہوں ان کا انت غیوب, تو غیر کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے اس کو امام تبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور میں نے شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا نمبر دو کلام سے پہلے تحقیق کر لینا ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسروں کی جھوٹ پھت پھیلانے والا بنے اور جھوٹے کی بات پھیلانے کا ذریعہ اور جھوٹ بولنے کا ذریعہ بنے اس لیے کہ نہ جانتے ہوئے غلط بات بولنا بھی جھوٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بل مرکی بنو حدی سا بک سمیا آدمی کے جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ بیان کرنے لگی ہے سنتا ہے بتاتا ہے سنتا ہے بیان کرتا ہے تحقیق نہیں کرتا ہے تو تحقیق نہیں کرے گا تو سچا بولے گا تو سچ بات کو بھی پھیلا دیا جھوٹا جھوٹا آ کے جھوٹ بولا جھوٹ کو بھی پھیلا دیا تو سچ بھی پھیلائے گا جھوٹ بھی پھیلائے گا پکڑا جائے گا تو لوگ اس کو بولے گا اس نے بولا جھوٹ یہ جھوٹی بات اس نے پھیلا ہے جھوٹی خبر اس نے پھیلا ہے تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو دوسری بات معلوم ہوئی کلام سے پہلے تحقیق کرنا نمبر تین ثواب کو سوچنا کتنا اچھا عمل ہے اس پر ثواب کیا ہے تو جھوٹ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بی بیت فی لمن ترک میں جنت کے کنارے گھر کا ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پہ کیوں نہ ہو یعنی یعنی جائیداد کا جھگڑا ہے یا کچھ اس طرح کا جھگڑا ہے وہ جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو وہ بھی بھائی تنسی و سلجن لمنتر عقل کبھی انکار نما ذہن اور میں جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مزاق ہی میں کیوں نہ ہو بیچو بیچ جنت میں گھر میں دلاؤں گا اس کو اللہ کی طرف سے ملے گا اس کو فِي اعلَ لِمَنْ حَسَّنَ اور جنت کے اونچے درجے میں گھر دلانے کا میں اس کا ضامن ہوں جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کرے اس کے لیے تو جھوٹ چھوڑنے کی فضیلت یاد رکھے جنت کے بیچو بیچ گھر ملنے کی فضیلت ہے جھوٹ چھوڑنے پر اس کو امام ابو داود نے روایت کیا سیل جام سغیم شیخ البان نے اس کو حسن کہا ہے نمبر چار جھوٹ کی پکڑ پر ڈرے جھوٹ چھوڑنا آسان ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالی دنیا ہی میں سخت سزا جلدی دے دیتا ہے اور مزید یہ کہ ساتھ میں آخرت میں بھی آداب ہے یعنی دنیا میں بھی جلدی سے سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے ہی ہے ایسے کون سے گناہ ہیں کہتے ہیں من قطعی رحم من مین الرحم والخیان و تین گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے کیسے کون کون سے گناہ ماں باپ سے یا رشتہ داروں سے رشتے توڑنا بدسلوکی کرنا دو خیانت کرنا اور نمبر تین جھوٹ بولنا جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس کو امام تبارانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر شیخ البانی اس کو صحیح کہا ہے نمبر پانچ اللہ پر بھروسہ رکھنا خاص طور سے تجارت کی نسبت پر آپ اس کو دیکھیں تجارت چلے گی نہیں چلے گی جھوٹ کے بغیر یا کام بنے گا نہیں بنے گا یا میں پھنس جاؤں گا کچھ بولوں گا تو رشتے داری میں نقصان ہوگا جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا جان بچانے کے لیے نہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو اور طلب میں اجمال اختیار کرو روی اختیار کرو جو بھی تم کو چاہیے اس میں صحیح رستہ اختیار کرو انتا رستہ ان اب کا انہا اس لیے کہ کوئی بھی جاندار اس وقت تک کہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو اس کا رزق پوری طرح سے مل نہ جائے چاہے تھوڑی دیری ہی کیوں نہ ہو دیری ہوگی کھائے بغیر مرے گا نہیں کھا کے مرے گا رزق ملے گا اس کو فتق اللہ و ملو فی اب رزق کے حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرو اور صحیح راستہ اختیار کرو ما حلّ ودعو ما قدوم حر وہ لو جو حلال ہے وہ چھوڑو جو حرام ہے حلال لو حرامت لو اس کو اب ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع سعیر میں شیخل نے اس کو صحیح کہا تو یہ پانچ باتیں ہیں جو جھوٹ سے بچنے کے لیے مجھے مددگار ہیں اللہ تعالی ہم کو اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور سچ بولنے کی اور ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان اللہ بحمدی